اسی طرح تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ بھی شرک نہیں بنتا جب تک کہ اس کو مستقل اور غیر محتاج اور ہر کسی سے بے نیاز نہ سمجھا جائے خالی پکارنا شرک نہیں بنتا یہ تیمویہ اور وابیا کی حماقت ہے یعنی ابن تیمیا کے ماننے والے وہابیا کی حماقت ہے کہ وہ مہل پکارنے کو شرک سمجھتے ہیں بغیر استقلال کے عقیدے کے اسی وجہ سے نواب وحید الزماں جو وہ کا ہندوستان کا چودھری و حبی تھا نا اس کی کتاب حدیت الما کے اندر سفر تیس پر لکھا ہے صفا نمبر اکیس aber... پر, پر, پر لکھا ہے ہاں انیس پر صفحہ انیس پر لکھا ہے قاضی شوقانی کا حوالہ دے کر وہ لکھ رہا ہے عنظر الحاد امام ان نماز جا الشرکل اکبر اعتقاد النف و راکانہ بے طریقے الاستقلال ہے اداکانہ بے طریقل استقلال آگے جو کچھ اس نے کہا اس کی طرف میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ وہ پھر اس کی عمادت ہے کیونکہ اصل جو ماں بہل امتیاز ہے وہ یہی استقلال کا نظریہ ہے آدم احتیاج بے پرواہی بے نیازی یہ خالق کی شان ہے نا یہ کسی کے متعلق کے اعتقاد نہ رکھے تو شرک پیدا نہیں ہو سکتا خیر آگے پھر سفا نمبر تیئیس پر جا کر لکھتا ہے کہ جو دعا ہے نا دعا جس کا عام مانا وہاں بھی پکار پکار کرتے ہیں پرانے پاک میں کئی مقامات پر اس دعا کو شرک کہا گیا ہے کہیں روکا گیا ہے فلاں تد او فلا تد عم اللہ اللہ تو اللہ کے ساتھ اور معبود کو مت پکار یہ وہاں بھی دعا کے لفظ سے مار کھا جاتے ہیں ان کے اس وحید المانے یہاں لکھا ہے کہ دعا دو قسم ہے دعا شرعی اور دعا لغوی کہہ رہا ہے دعا شرعی عبادت ان کس فلا فلا یجوز میں غیر اللہ وہی المراد فلایا تلتی والا رفیح لفظ دعائے وہ کہہ رہا ہے کہ دعائیں شرعی عبادت ہے جیسا کہ نماز عبادت ہے لہذا وہ اللہ کے غیر سے جائز نہیں ہے اور جو آیات جن کے اندر دعا کا لفظ آیا ہے یعنی شرک بتایا گیا جس کو اور یا اس سے روکا گیا ہے اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور کی دعا سے تو وہ کہہ رہا ہے کہ ان آیات کے اندر دعا سے دعائیں شرعی مراد ہے دعائیں لغوی مراد نہیں ہے اور دعائیں لغوی کیا ہے وہ ہے ندا محض پکار کسی کو پکارنا تو یہ کہہ رہا ہے فتجود اللہ تعالیٰ مطلقا سوا انکان ہے حی و یہ کہہ رہا ہے کہ یہ غیر اللہ کے لیے مطلقاً جائز ہے یعنی دعا لغوی جو ہوتی ہے نا پکار کے معنی میں یہ غیر اللہ کے لیے جائز ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو بھی پکار سکتے ہو اور پھر کہہ رہا ہے ہر حال میں جائز ہے کیا مطلب چاہے وہ زندہ ہو چاہے میت ہو دونوں صورتوں میں پکارنا جو ہے وہ کہتا ہے جائز ہے اور جو شرک ہے وہ دعا کس معنی میں ہے دعائ شرعی اب دعائیں شرعی کیا ہے اس نے تو تقسیم کر دی کہ دعا دو قسم دعائیں شرعی اور دعائیں لغوی لغوی جائز ہے ہر حال میں مخلوق کو پکار سکتے ہو بمانا ندا ہے وہ اور جو دعائیں شرعی ہے وہ عبادت ہے نماز کی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے جائز نہیں ہے اس کی وضاحت کرتا ہوں میں دعائیں شرعی کی امام راغب اسفہانی کی مشہور زمانہ کتاب مفراد مفراد امام راغب اسفہانی المفردات امام راغب اسفہانی کی کیا اس کے اندر انہوں نے جو فرمایا وہ آپ کو سناتا ہوں اور اس کے صحیح تعویل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تعالی کے فضل سے سمجھ نہیں آئی بھائی آپ میرے پاس یہ لفظ دعا دعا کے وعدے کے اندر آپ لکھ رہے ہیں کہ رس آلتا ہوں اے رس اے رس ربا کام انتا کم اذا بل اوت کمسو اللہ تد ان کن تم اسقا دی بل بَلْ ہو تَدْعُونَ یہ ساریاں آیات طیبات بات نقل دو فرما رہے ہیں پھر آگے بھی اور یہ نقل کر کے آبے فرماتے ہیں تم بھی ودر شہدا دلہ تماد وحدا مسل انسان دعا ربه وإذا انسان عبد البہ منی بن الحدا مسل انسان عبد الرح دعان جمبی ولاد امن دال ولاد الجو مسبور یہ مثالیں ہیں دعائیں شرعی کیا مطلب دعائ شرعی یہ ہے کہ کسی سے مدد مانگنا اس کو مستقل سمجھ جاتا سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے اڑے وقت اور مشکل میں کام آئے گا مستقل استقلال کی یہ شرط ہے کیوں کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ استقلال کی شرط نہ ہو ہر حال میں کسی سے مدد مانگنا پھر تو ثابت سابط لادم آ جائے گا کہ یہ بندو کو ایک دوسرے سے مدد مانگنا شرک اور یہ باطل ہے اس کو تو آپ بھی نہیں مانتے سمجھ نہیں یار ایک دوسرے سے مدد مانگنا یہ اڑے وقت میں نہیں مانگتے کیا ہاں جب کسی کو منتہا اور آخری سمجھ کر پکارو گے مدد کے لیے تو اس وقت شرک بن جائے گا آخری کیا مطلب کہ جس کے بعد جس کے ساتھ پھر کسی کو نہیں پکارا جا سکتا وہ صرف اللہ ہے یا وہ جس کو کافروں نے معبود سمجھا تھا سمجھ نہیں آ رہا بات کو سمجھنا پکارنا مدد کے لیے مصیبت مدر مدر میں دکھ میں پریشانی کو دور کرنے کے لیے استغاصے کا پکارنا دعائیں استغاثا اس کو کرنا لیکن اس کو آخری سمجھنا کہ نہ اس کے بعد کسی کو سمجھے فریاد راستہ نہ اس کے ساتھ کسی کو سمجھے اگر پہلے سمجھتا ہے تو محض وسیلہ سمجھے تو ایسی دعائے استغاثہ یہ دعائیں عبادت ہوتی ہے جو شرک ہے نماز نماز طرح شرک ہے عبادت ہے سمجھ نہیں آ رہی تو کیونکہ اس کے اندر وہی نظریہ آ وہی عقیدہ آ کون سا مستقل جاننے والا بے پرواہ بے نیاد کیونکہ آخری رات تو اللہ کی ہم بیال ہے مسلم اولیا کو وسیلے کے لیے پکارا جانا اور بات ہے وہ وسیلے کے لیے پکارے جاتے ہیں آخری منزل کوئی نہیں آیا آخری منزل پکارنے میں اللہ ہی سمجھ نہیں جب کسی کو آخری سمجھ کر کے یہ میری بات سن کر میری مدد کر دے گا اور کسی کا محتاج نہیں ہے یہ مشرقوں کا عقیدہ تھا سمجھ نہیں آ رہی مرو یہ کن کا عقیدہ تھا مشرقوں کا عقیدہ تھا اور آج بھی مشرقین کا یہی عقیدہ ہے کہ ہم جب اپنے معبودوں کو پکائے کیونکہ معبود سمجھ اور معبود ہوتا وہی ہے جو آخری جو مستقل و بے نیاز اور آخری و منتہا ہو نہ اس کے بعد کوئی ہو نہ اس کے ساتھ کوئی ہو سمجھ نہیں آ رہی یار کیا کہہ رہا ہوں میں اس سے پہلے جو کچھ ہے وہ وسیلہ ہو اب جو آپس میں ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں کسی کو ہم کسی کو مسلمان منتہا اور آخری سمجھ کر خدا سمجھ کر مستقل سمجھ کر نہیں مانگتا اس سے مدد مانگتا ہے تو وسیلہ سمجھ کر مانگتا ہے کہ اللہ نے وسائل بنائے ہوئے ہیں ذرائع بنائے ہوئے ہیں کام تو وہ کرتا ہے لیکن ان لوگوں کے ذریعے کرتا ہے نا سمجھ نہیں آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ جو کام کرتا ہے اپنی مخلوق کے ذریعے کرتا ہے اسباب کے ذریعے اسباب سارے مخلوق ہیں. اور سلو قسم اس ذات کی اٹھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عالم اسباب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر اسباب اور مخلوق کے کسی کے کام نہیں بات زین میں رکھ کیوں اگر وہ وسائت اور اسباب کو ہٹا دینا تو حدیث پاک میں آتا ہے سب کا ناد جل جائے گا سمجھ نہیں آ یہ اس ذات کی مہربانی ہے کہ کہنا ہے ایسے ہے نا لاہرا کسبہ تو وجہ اس کی ذات کے تجلیات انوار فرمایا میں جہاں تک اس ذات پاک کی تجلی مخلوق تک پڑے گی مخلوق ساری ختم ہو جائے گی جل جائے گی اس کا مطلب <تصفيق> ہے اللہ تعالی, <تصفح> تعالی نے اپنے <احسن> فیل کو اسباب محب محب محب محب چھپا میں چھپا رکھا ہے اسی وجہ سے یہ نظام <احسن> <احسن> س... چل رہا ہے دنیا کا اور دنیا, آج دنیا, آج دنیا آج چل رہا سمجھ نہیں آ رہی شرف پہلی جلد لیا دوسرے عبد اللہ حدیث پاک کے الفاظ جس طرح کہ مشکال شریف میں مسلم شریف کے حوالے سے موجود ہیں البابمان الایمان قدر میں نبی موسا قال قام افینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالماتا یورفا قبل عمل النہار وہ عمل النہار قبل عمل اللہ حجاب النور لو کش فل صبحات وجہ ہی منتہا الہ ہے بس من خلقی فرمایا رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم آپ ایک دن خطبہ ارشاد فرمایا پانچ کلمات کے ساتھ ایک میں فرمایا ان اللہ نام اللہ تعالیٰ نیند نہیں فرماتا پاک نیند والم بغی لہو اینام سبحان اللہ کیا لطیف شارہ جو میں کہنے لگا تھا میرے دل میں ہے وہی آگے سرکار نے فرما دیا یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے اگر یہ کہنا ہے تو اس سے مراد وہی ہے جو آگے سرکار نے خود بتا دیا کہ ولا یم بغیلام سونا اللہ کی شان ہی نہیں یعنی سونا اللہ تعالی کے لیے مناسب نہیں یعنی کیا مطلب صحیح نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی اور یہاں پر سونا جاگنے کے مقابلے میں نہ سمجھنے یہاں پر صرف نوم کی نفی مقصود ہے یعنی ایک عیب کی نفی مقصود ہے اس کی زد کا اس بات مقصود نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی نوم کی زد ہے یکاری جاگنا تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ جاگتا رہتا ہے یہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے جاگنے والا کہیں نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں نج... نہیں اور لا خود ہوں ولا نوم وہاں پر صرف اور صرف اس عیب کی نفی مقصود ہے جیسا کہ حدیث مشہور میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تجال کاڑا اعور ہو گیا اور تمہارا خدا اور نہیں ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کی دو آنکھیں ہیں اس سے امام خطابی فرماتے ہیں صرف اس عیب کی نفی مقصود ہے ہاں اس کی ضد جو ہے اس کو ثابت کرنا مقصود نہیں ہے تو یہاں پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقصود بھی یہی ہے کہ نیند کی اس سے نفی کرنا ہے یہ مطلب نہیں کہ جاگنا اس کے لیے ثابت ہے سمجھ نہیں آ رہی اور اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی کو مجموعہ آزاد کہتے ہیں بعض اوقات زدین جمع ہو رہی ہیں اس کی ذات میں اور بعض اوقات زدین رفع ہو رہی ہیں اب یہاں پر زدین ہی رفع ہو گئی نہ وہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے اللہ تعالی کے متعلق کیا کہنا ہے نہ سوتا ہے کیوں کہ سونا جاگنا یہ مخلوق کی کسی پر سمجھ نہیں آیا وہ سفات خلق سے اور سفات خودس سے وہ پاک, پاک. سمجھ نہیں آئی یار اب آگے اسی حدیث مبارک کے ترجمہ میں میں شیخ عبدالحق الحق محد سے دہلوی رحماؤں گا کہ اشیات اللہ کی اشیعت اللمعات کو پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ترجمہ جو کچھ کیا ہے میں اسی طرح کرتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی <سؤال> شیخ <سؤال> عبد الحق مد سے دہلوی ترجمہ کرتے ہوئے اسی حدیث مبارک کا جو میں نے پیش کی ہے ولام بغیلا ہوئی ہے نام وہ نمے آیا دز ہوا ہے وہ نمے سزد اورا کے خواب کند یعنی نیند اس پر محال ہے وہ بہن جہد مغاجر شوی کلم کلم خیر آگے پھر فرماتے ہیں یور عمل لہ قبل عمل اللہ برداشتہ میں شوت بالا مردہ میں شوت بسو درگاہ عمل ہائے درگاہ ہے اس میں اشارہ ہے آگے پھر جو, آگے جو پھر حدیث جو, جو میں اصل, اصل, اصل, اصل حوالہ کے طور پر اصل پیش, اصل پیش کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے حجاب النور پردہ حق, حق سبحانہ ہوتا و تقد س نور یعنی انوار جلال واسطے آزما تو انوار جلال و اشی عظمت و تو کبر کہ مدہوش و متحور میں کند میں گردت نزدے ملاحظہ و مشاہدہ آسائر اللہ تبارک و تعالی کا پردہ کیا ہے توجہ فرمایا وہ اس کی جلا عظمت و جلال کے انوار ہیں کیا ہے عقلیں اور بصیرتیں جب ان انوار کا مشاہدہ کرتی ہیں ان انوار کا مشاہدہ کرتی ہیں تو پریشان حیران رہ جاتی ہیں بات کو سمجھنا اس کے پردے فرمایا کیا ہے تمہارے پردوں جیسے نہیں ہیں مثلا دیوار ہے آسمان ہے زمین ہے یہ تمہارے یا کسی کے آگے پردہ آ سکتا ہے یہ اللہ کے آگے پردہ اس طرح کا نہیں ہے یہ مخلوق کوئی پردہ نہیں ہے اس کے انوار اس کے پردہ ہیں وہ انوار جلال ہے عظمت کے انوار ہیں ایسے کہ جن کا جو آتے ہیں انسان کے عقل و بصیرت پر جب تجلی فرماتے ہیں وہی انوار تو بندہ حیران رہ جاتا ہے اور مدھوش ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آ رہی آگے فرما رہے ہیں وہیں پردہ بحقیقت راجے بخلقت حقیقت میں یہ پردہ مخلوق کی طرف راجے ہے خالق کے آگے کوئی پردہ نہیں ہے اصل مخلوق کے آگے پردہ ہے سمجھ نہیں آ رہی کہ محجوب و مخلوب مقہور اح... مقہور حاجب ہم یہاں ہاں کہ محجوب مغلوب و مقہور حاجب ود کے جو پردے کے پیچھے ہوتا ہے اور پردے کے آگے نہیں دیکھ سکتا تو وہ تو بےچارہ اس کا مطلب ہے مجبور ہے سمجھ نہیں آ رہی حاجب بلکہ نہیں دیکھ سکتا کیا جو اس کے پیچھے رہ رہا ہے اس کا مطلب ہے وہ مجبور ہے معقوم ہے اور جو پردہ ہے جو اس کے آگے رکاوٹ ہے وہی اس پر جبر کیے ہوئے اور اس پر حکم لگا رہی ہے اور یہ اس کے معقوم ہے مجبور ہے بےچارہ اسی وجہ سے اللہ و تبارک و تعلی کو مختب کہنا درستہ ہے محجوب کہنا جائز نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی ہے. محجوب کا مانا ہوتا ہے تو وہ چھپایا ہوا اور مختب کا مانا ہوتا ہے چھپنے والا وہ اپنے ذات کے ساتھ ہد چھپنے والا ہے کوئی اس کو چھپا کر رکھے ہوئے نہیں ہے کہ کوئی پردہ ہے جس کی وجہ سے رکاوٹ ہے اور اس رکاوٹ نے اس کو چھپا رکھا ہے نہیں یہ بات نہیں اللہ تعالیٰ کو محجوب نہیں کہہ سکتے محتجب کہہ سکتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اور آگے فرماتے ہیں در حقیقت صفات کے انوار رات ان پردہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی صفات اس کا پردہ ہے وہ ذات رات جو در پردہ ہے صفات مشاہدہ نت کرد یہی میں کہنا چاہتا ہوں ذات کو اس کے صفات کے پردے کے بغیر مشاہدہ بھی نہیں کر سکتے مشاہدہ ہاں رویت تو بڑی دور کی بات ہے مشاہدے کی بات ہو رہی ہے وہ ادراک کے ذات بہت ممکن نہ باشد حال سے ذات الہی کا ادراک ممکن نہیں ہے وہ ہر چار ادراک کا مشہور کرد نورے سپاہتا حق تعالی وایا نا آگے فرمایا اگر برداشتیں پر دارا ہرا اینا بسوختے اگر برداشتیں ای پردارہ ہرا اینا بسوخت الوار ای وے ہر چیز را کے بر بنیایت رسیداست سوئے آچی بسرے و تالا کے خلقے وہ با شند بسر اللہ تعالیٰ محی تست بے تمام کا بے تمام کائنات وہ است بنیات آ فرمایا اگر اللہ تعالیٰ اپنا پردہ پردہ اس کا نور ہے یعنی اس کے سفا ہے اگر اس پردے کو اللہ حجاللہ شاہ نو اٹھا دیتا تو اس کے زاد پاک انوار جہاں رب کی نظر پہنچتی یعنی بسر پہنچتی نظر تو اس کی سرد میں نہیں آتی بسر پہنچتی جہاں تک رب وا دولا شریف دیکھتا ہے وہ سارے کو جلا کر رکھ دیتا اللہ تعالیٰ کہاں تک دیکھتا ہے جہاں تک اس کی مخلوق ہے وہاں تک دیکھتا سمجھ آ رہی یعنی کیا مطلب تمام مخلوق اس کی بسر میں ہے اس کی دید میں ہے اللہ حج اللہ شانو جب تمام مخلوق اس کی دید میں ہے فرمایا جہاں تک اس کی دید جاتی یعنی کیا مطلب ساری مخلوق کو اللہ تعالی کی ذات کے انوار جلا کر ختم کر دیتے معلوم ہوا اس حدیث صحیح سے جو نہ چیز کے دل میں آیا وہی حدیث مبارک سے سامنے آیا کیا کہ اللہ حج اللہ جب کام کوئی کرتا ہے تو سن لو ذات کے ذات کے پردے پردے صفات ہیں صفات کے پردے اسماء ہیں اسماء کے پردے افعال ہیں افعال کے آگے پردہ مخلوق کا سمجھ نہیں آئی مخلوق نے اس کے فیل کو چھپا رکھا ہے بلکہ یوں کہو فیل اس کا فیل اس کا مخلوق کے پردے میں چھپا ہوا ہے مختب والی بات منظور رکھ رہا ہوں سمجھ نہیں آ رہی اللہ حل شانو کہ فیل مبارک نے مخلوق کا پردہ پہن رکھا ہے مخلوق کے پیچھے چھپا اپنے آپ کو چھپا رکھا ہے مخلوق فیل مخلوق کے پیچھے چھپا ہوا ہے اور فیل مخلوق کے ساتھ چھپا ہے اسماؤ صفات فیل کے ساتھ چھپے ہیں اور ذات صفات کے ساتھ چھپی ہوئی ہے یہ ہے عقیدہ اہل سنت آرفی لوگوں کا یہی عقیدہ ہے رب واد شریک مولا کا پردہ اس کے صفات ہیں صفات کا پردہ افعال ہے صفات کا پردہ اسماء ہے اسماء کا پردہ صفات ہے صفات کا پردہ جناب جی فیل ہے ہاں جی توجہ رات کا پردہ صفات ہے صفات کا پردہ اسماء ہے اسماء کا پردہ فیل ہے فیل کا پردہ مخلوق ہے تو میرے بھائی یہ وہاں بھی بے وقوف ہے جو کہتا ہے ڈریکٹ ڈریکٹ ہے اس پاگل کے بچوں کو اتنا پتا نہیں ہے تو مسلم کی حدیث ہی نہیں سمجھتا پڑتا پڑھتا ہے تو سمجھتا نہیں ہے اللہ لا شریک جب بھی کام کرتا ہے اپنے اسباب کے واسطے سے کرتا سمجھ نہیں آ رہی یعنی کیا مطلب جب مخلوق کے لیے کرے یہ بھی ذہن میں رکھنا جب وہ فعل مخلوق کے لیے کرتا ہے مخلوق کی کوئی امداد ہوگی کوئی کام ہوگا اسباب بنائے ہوئے ہیں سمجھ نہیں آ رہی تو جب اسباب ہیں اب ظاہری اسباب جو ہیں ان کو تو وہ ابھی بھی مانتے ہیں کہ یہ لوگ ایک دوسرے کو جو مدد کرتے ہیں یہ ظاہری طور پر ہیں اللہ نے اسباب بنا رکھے ہیں جب اسباب بنا رکھے ہیں تو اب ایک دوسرے کو پکارنا مدد کے لیے جس کو دعائے استغاثہ کہتے ہیں اگر مدد کے لیے اور فریاد رسی کے لیے پکارنا متلا کن شرک ہو تو پھر تو وہاں بھی مشرق کیوں کہ وہ روزانہ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں مدد کے لیے آنا اور نہیں تو کشمیری بھائیوں کے چندے کے لیے تو روزانہ پکارتے ہیں نہیں پکارتے بولتے نہیں جب پکارتے ہیں تو معلوم ہوا میرے بھائیوں کہ دعائد استغاثہ بھی متلقن شرک نہیں اس وقت شرک بنے گی جب اعتقاد اس بات کا عقیدہ اندر موجود ہو کہ میں جس کو فریاد کے لیے پکار رہا ہوں یہ وسیلہ نہیں خدا ہے وہ بولو مرو یہ وسیلہ نہیں خدا ہے جب یہ نظریہ آئے گا منتہا سمجھنے کا آخری سمجھنے کا ہے جی کہ اب نہ اس کے بعد کوئی ہے نہ اس کے ساتھ کوئی ہے سمجھ نہیں آئے اس وقت شرک ہو جائے گا اور یہ وہ دعائیں استغاثہ ہے جو عبادت ہے اور یہی کرتے تھے مشرقین اللہ تعالی نے جگہ جگہ اسی سے روکا ہے پرانے پاک میں دعا استغاثہ سے روکا ہے سمجھ نہیں آ رہی وہ بولتے نہیں اب دعا استغاثہ دو کس ہو گئی دعا استغاثہ بالواسطہ دعائیں استغاثہ بالوسیلہ وسیلا دعا استغاثہ بلا وسیلا بلا وسیلہ جو ہے وہ خالق لکھتا سمجھ نہیں آ رہا خاص ہے اللہ تعالیٰ کو وسیلہ نہیں بنا سکتا وہ منتہا ہے وہ غایت غایت الغایات ہے سمجھ نہیں آ رہا یہی وجہ ہے ہر کوئی دل میں یہی اعتقاد رکھتا ہے جو مسلمان ہے آخری سوال سننے والا وہ کس طرح اس طرح کہ جب بات کو سمجھنا جب وہ مومن اور کافر میں فرق سمجھنا سمجھا دوں مومن اور مشرق میں فرق سمجھنا عجیب فرق ہے عجیب نکتا ہے مولانا توجہ کرنا والا مشرقی نے مکہ قرآن فرما رہا ہے جب مصیبتوں میں پڑتے نا انتہا ہو جاتی جب سمندروں میں سفر کرتے ادھر ادھر تو بیڑا گرک ہونے کو آتا بیڑا تو کہتے ہیں یا اللہ اب تجھے ہی مانا چھوڑ دیے وہ مدد کر بس جب نکلیں گے تو تجھے خدا مانیں گے اوروں کو شریک نہیں کریں گے اللہ فرماتا ہے قرآن میں جب باہر نکلتے پھر اسی طرح اب بات کو سمجھ کیوں کہ انہوں نے شریک بنا رکھے تھے ان کو پتا تھا جو شریک بنائے ہوئے ہم نے یہ فدو ہیں یہ مستقل تو ہیں لیکن چھوٹے چھوٹے خدا ہیں سارے اڑے کاموں میں وہ کام آتا ہے کچھ کو یہ کر لیتے ہیں توجہ نہیں کیا کچھ کو اب جب ہم پھنس جاتے ہیں ان کو بلائیں تو نئی کام بنے گا اب اس کو پکاریں گے اس کا مطلب ہے انہوں نے چھوٹے بڑے خدا سمجھ رکھے تھے توجہ نہیں کی اے اسی وجہ سے جس وقت ان پر کوئی تگڑی مصیبت آ جاتی جو وسائل اور اسباب سے حل نہ ہو یعنی کیا مطلب کہ دنیاوی وسائل اور اسباب جو ہیں یہ بھی کام نہ آتے ان کے سمجھ نہیں آ رہی آ تو اس وقت وہ فورن سمجھ جاتے ہیں اب چھوٹے خدا کام چھوڑ گئے اب بڑے کا کام سمجھ نہیں آ رہی یہ بڑے چھوٹے بڑے چھوٹے خدا انہوں نے بنا رکھے دے شریک تھوڑا ان کو سمجھتے دے چھوٹا شریف سمجھتے دے اسی وجہ سے وہ میرے بھائی مسلم شریف میں آتا ہے جب وہ تلبیہ کرتے تھے تو کہتے تھے لبے اللہم ہم لبے کلا شریق لک لبے اللہ شریقن ہوا لک الہ شریقن منما الفاظ سمجھ نہیں آ رہی مسلم شریف کے الفاظ یہ تلبیہ ان کا مسلم میں ہے پہلی جلد عربی والی صفحہ نمبر 376 پہ کتنا یہ دیکھ بات کو سمجھنا میرے بھائی پہ سمجھنا تین سو چھتر یہ آ جی و یہ کہ بیت اللہ کا طواف کر دے اور لبلا شریف لگ لریکم اللہ شریق ہو و مگر ایسا شریک ہے تیرا کوئی شریک تو تیرا نہیں لیکن ایسا شریک ہے تو ملک کو ہوں جس کو تم مالک بنا دے اب پہلے شریک کا لفظ بولتے تھے توجہ نہیں کی جس کو یہی ان پر لانت یہ ذہن میں رکھنا بات کو سمجھنا شرکت اور عطا دونوں میں دونوں میں اجتماع یہی ان کی لانت اور جہالت تھی یہ ممکن نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی جب کوئی کسی کو مالک بناتا ہے تو وہ شریک نہیں ہوتا اسی وجہ سے وہ ہمیشہ احسان مند رہتا ہے سمجھ نہیں آ رہی شریک وہ ہوتا ہے جو مرنے والے کی وراثت ہوتی ہے نا جیسے پہلے سمجھا چکا ہوں اس کا حصہ جب وہ پاتا ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے وہ کسی حصے دار کا دیا ہوا نہیں ہوتا توجہ نہیں کی کسی شریک, شریک کا حصہ کسی وارث کا حصہ ہوتا ہے آٹھواں کسی کا چوتھا کسی کا دوسرا کسی کا کسی کا نصف کسی اب یہ جو حس بنے ہوئے ہیں شریعت کی طرف سے کوئی حصے دار حصے دار کو نہیں دیتا یہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہے اس میں کسی حصے دار کو قدرت اور اختیار کو دخل نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہا جب جب کوئی مرے گا اس کا حصہ مرنے والے کی وراثت میں اللہ تعالی کی طرف سے ہے اللہ کا دیا ہوا تو ہے لیکن جو شریک ہیں آپس میں ان کا دیا ہوا نہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے جو مر گیا اس کا دیا ہوا ہے مجازی طور پر اتا اس کو کہہ سکتے ہو اسی وجہ سے احسان مند رہتے ہیں اور اپنے مرنے والے کو یاد رکھتے ہیں یار اگلے بھی کہتے ہیں وہ دوسرے روگ بھی کہتے ہیں مر جو گیا کچھ چھٹ جو گیا کھادی تنیا آؤں دے واسطے بھی کر لو کہیں کہ نہیں کہیں سمجھ نہیں آ رہی اس کا مطلب یہ نکلا مجازی ایک اعتبار سے اس کو بھی کہہ سکتے ہو جو اس نے احسان کیا ان کو دیا ہے لیکن حقیقت میں مالک اللہ ہے اس ذات پاک نے پھر شریعت کے ذریعے حصے مقرر کر دیے اب جو شریک ہیں ان کے قدرت اور اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے حصے حصے مقرر ہونے میں حصے مقرر ہونے میں ان کا کوئی دخل حصے پانے میں ایک دوسرے کا کوئی دخل نہیں ہے تو بات کو سمجھنا جب, جب جب کسی جب, جب, جب, جب, جب کے دینے, دینے کو دخل دینے دا ہو دا تو پھر شریک نہیں ہوتا جب شریک ہوتا ہے تو پھر شریک کے دینے کا دخل نہیں ہوتا سمجھ نہیں آ رہی معلوم ہوا شرکت اور تملیغ جمع نہیں ہو سکتے مالک بنا دینا جس کو احسان اور عطیہ احتا کہتے ہیں یہ اور شرکت جمع نہیں ہو سکتے یہ ان کی لعنت اور جہالت تھی جو پہلے شریک کہتے تھے اور پھر کہتے تھے تو ملک سمجھ نہیں آرہی رہی کافروں مشرقوں کی یہ جہالت تھی جو کہتے تھے اللہ تیرا شریک تو کوئی نہیں مگر وہ شریک تیرا ہے جس کو تم مالک بنا دے وہ لانتی جب وہ مالک بنا دے گا تو شریک کیسے ہوگا اس کا مطلب ہے وہ جاہل جی اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں دورے جاہلی بولو امرے ہاں وہ علم کا دور نہیں ہے سمجھ نہیں آ رہی وہ لعنت اور جہالت کا دور تھا اتنا بکواس ہے اتنا بے وقوفی اتنا فرق نہیں سمجھتے اب بات کو سمجھنا لیکن ان کی اس جہالت پر کوئی افو نہیں آئے گی کیوں اس وجہ سے کہ یہ اعتقاد کا مسئلہ ہے اعتقاد کا مسئلہ ہے ہاں جی پھر خیر اس کے اندر مذاہب آ جائیں گے ہاں جی لیکن اتنا بال ضرور ہے کہ ان کا شرک ان پر ثابت ہو جائے ہو گیا کیوں اس وجہ سے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں اور اعتقاد میں رکھ رہے ہیں کہ یہ شریک ہیں لیکن چھوٹے کیوں کہ اللہ تو مالک بنانے والا ہے بات کو سمجھنا ہوئے وہ سمجھتے تھے اللہ نے ان کو مالک بنایا اللہ نے ان کو مالک لیکن یہ چھوٹے حصے دار ہیں چھوٹے حصے دار کیوں ہیں کیسے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوٹا بنا دیا خدا آپ یہ اپنی مرضی کر لیتے ہیں ہاں بعض ایسے معاملات ہیں جو بڑے بڑے جو ان کے بس قدرت میں نہیں ہوتے وہ پھر بڑے کی طرف جائیں گے ادھر چھوٹا جو ہے یہ ہمیں کافی ہے سمجھ نہیں آ رہی وہ بولو مرے یہ چھوٹا خدا ہمیں کافی ہے چھوٹے موٹے کاموں میں چھوٹا خدا اور بڑے کاموں میں بڑے کی طرف چلے جائیں گے اب وسائل توجہ وسائل اور اسباب جو تو ہوتے تھے نا ان کے ذریعے جو کام ہو جاتا تھا وہ کہتے تھے چھوٹے خدا نے کیا ہے سمجھ نہیں آ رہی اور جب ان سے آگے نکل جاتا کام دنیا کے اسباب وسائل سے پھر کہتے اب بڑے کا کام ہے تو سمندر میں اللہ کو کہتے بس غلطی ہو گئی ایسے چھوٹے کو پکار لیا تھا. اب باہر بھی تو ہی چلے گا آ رہی سن لے ہوئے اب اب مشرقین اور کافرین کا جن کو وہ وسیلہ سمجھتے تھے ان کو وسیلہ اور معبود سمجھنا اس کی یہی دلیل ہے کہ وہ اڑے وقت وہ چھوٹا چھوٹا چھوٹا شریک سمجھتے تھے کیا سمجھتے تھے چھوٹا شریک سمجھتے تھے کہتے تھے بڑے کام اللہ کے سپرد چھوٹے ان کے سپرد مرے ایک وہ ہیں جن کاموں پر صرف اللہ قدرت رکھتا ہے ایک وہ ہیں جن پر یہ قدرت رکھتے اللہ اللہ کی ضرورت ہی نہیں ہے چھوٹے موٹے کاموں میں یہ مستقل ہیں اللہ کی یہی شاہ ولی اللہ نے الفوز القبیر میں لکھا تھا اور میں نے آپ کو سنا دیا تھا سمجھ نہیں آ رہی پہلے سنا چکا کہ وہ بڑے کاموں میں کیا سمجھتے تھے کون ہے اور بولو مرو کاموں کی تقسیم کر رکھی تھی کہ بڑے کاموں میں رت کس کو ہے اور چھوٹوں میں ان کو یہ چھوٹے خدا ہیں چھوٹے موٹے کام کر لیتے ہیں وہ بڑا خدا ہے بڑے کام کرتا ہے سمجھ نہیں یہ تقسیم یہ تقسیم یہی شرک ہے ये تقسیر, ये تقسیر, ये ایمان یہ ہے کہ چھوٹے کام بھی وہی حقیقت میں کرتا ہے اور بڑے بھی وہی کرتا ہے چاہے بڑے ہوں چاہے چھوٹے ہوں سب کام اللہ اگر کسی کے وسیلے سے کرتا ہے تو وہ وسائل ہیں خدا نہیں سمجھ نہیں مرے میں ایک نئے رنگ میں آج انشاءاللہ وہابیوں اللہ وہ رگڑا نکالنا چاہتا ہوں حیران رہ جائیں گے جو ہم پر وہ دلیل پلٹ ہم پر جو دلیل ڈالتے ہیں نا ہمارے خلاف پیش کرتے ہیں میں ان پر پلٹ رہا ہوں اس بات کو وہ بھی مانیں گے کہ چھوٹے بڑوں کی تقسیم کر رکھی تھی انہوں نے اب توجہ رکھنا ہے وہابیوں کا وہی عقیدہ ہے میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ خدا سمجھتے ہیں چھوٹے لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ یہ لانتی کہتے ہیں کاموں کی تقسیم ہے ایک وہ کام ہے جو اللہ ہی کر سکتا ہے وہ بڑے کام ہیں اور ایک چھوٹے کام ہیں وہ بندے بھی کر سکتے ہیں سمجھ نہیں آ یہ ابن عبد نے اس کی نسل نے اپنی کتابیں بھر دی ابن تیمیہ نے اصل کہا تھا یہ بکواس اصل اس سے چلی ابن قیم سے چلی مدارج الصالکین کے اندر اس نے پھر آگے چلتی چلتی یہ جناب جی ما لا اللہ ایسے کام جو اللہ ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا توجہ اس میں اللہ کو مانوں اور ایسے کام جو مخلوق کر سکتی ہے چھوٹے موٹے اس میں ان کو مان لینا یہی اسی طرح تقسیم کر کے توجہ ہے اسی طرح تقسیم, تقسیم کر کے شرک سے دور, دور ہونا, ہونا، یہ جی وہابی کتے کا کام ہے ایمان اس چیز کا نام ہے نہ چھوٹے نہ بڑے کسی طرح کے کام کوئی نہیں کر سکتا اگر کوئی ظاہر کرتا ہے تو مجاز ہے اگر باطن کرتا ہے تو حقیقت اللہ ہے مثلاً بڑے بڑے کام ہے آپ یہ بجلیاں گرا دینا دنیا کو عذاب علیم میں مبتلا کر دینا بارشیں ]udha. دے دینا بچے دے دینا یہ تو احادی صحیحہ میں قرآن میں وہادیوں کی کتابوں میں ابن قیم اور ابن تیمیہ کی کتابوں میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ کائنات کی تدبیر کا کام جو ہے وہ اتا کر رکھا ہے اسی وجہ سے رب فرماتا ہے فل مترا سے میں پوچھتا ہوں بات سمجھنا ابن قیم نے تو اپنی کتاب میں غالباً کتاب الروح میں اس نے تو سوری قسمیں فرشتوں کی پھر ان کے چھوٹے چھوٹے کام بڑے بڑے کام تقدیر کے کام لکھنے کے کام تقدیر بنانے کے لکھنے کے کام یہ سب بارش دینے کے حجی فلاں مثلاً جبریل امین ہیں تو وہ جانے کی تدبیر کرتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے قرآن حکیم کو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے فرمان عالیشان کے مطابق آسمان دنیا پر یکبار کی نازل فرما دیا پھر آگے جبریل تدبیر کر کے لاتے ہیں پھر جبریلے امین تدبیر کر کے لاتے ہیں نیچے کون سی آیت چاہیے کس کا موقع ہے یہ تدبیر جبریل فرماتے تھے اور اسی لیے اسی کی طرف اشارہ فرمایا گیا انزلنا انزل تو انزال کے لفظوں کے ساتھ جو قرآن حکیم میں ہیں جو باب افعال ہے جی اور تنزیل وہ چاہتا ہے کسرت کو یہ چاہتا ہے وحدت کو یکبارگی کو تو انزال جہاں آیا تو وہ اللہ عرش ملہ سے عرش ملہ سے قرآن کے آسمان دنیا کی طرف اترنے کے لیے اللہ نے فرمایا انزلنا جس کا مطلب ہے یک بارگی اتار دیا ایک ہی بار اتار دیا اور جب بات آئی تنزل بار بار اترنے کی تو نزلنا جس کا مطلب ہے ہم نے بار بار اتارا اب بات, بات کو سمجھنا جبریل لاتے ہیں اللہ فرماتا ہے ہم اتارتے ہیں المدبرات امرا اسی طرح میرے بھائی میکا علیہ السلام حضرت اسرائیل علیہ السلام اب یہ کیا تدبیر کرتے ہیں تمام مرنے والی چیزوں کی تدبیر موت و حج موت کی تدبیر یہی کرتے ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ کام کے کیسے برد کر رکھا ہے اللہ تعالیٰ اسی لیے قرآن مجید میں فرماتا ہے اللہ ج شانو فرماتا ہے فرما دیجیے بابو تمہیں وہی فرشتہ مارتا ہے بک کے جو تمہارے اس کام کا وکیل بنایا ہوا ہے بولو اچھا وکیل کا کیا معنی ہوتا ہے جس کے سپرد کر دیا جائے بولتے نہیں ابھی اب پتا وکیل مانے گا کہ نہیں اور اللہ کا وکیل نام ہے یہ فرشتے کو ماننا پڑے گا کہ نہیں ادھر قرآن میں آتا ہے اللہ ہو یا تب موتہ فلان فسفی اللہ فرماتا ہے اللہ مارتا ہے جانوں کو <مؤمنون> ان کی موت کے وقت میں اب ادھر اللہ فرما رہا ہے اللہ مارتا ہے <مؤمن> <مؤمن> <مارتا> ادھر قرآن میں <مارم> اللہ ہی فرماتا ہے <مؤمن> فرشتہ مارتا ہے <مؤمن> اب hmm. یہ کام ان کے سپرد ہے تو لیکن ان کے سپرد کر کے اللہ معطل نہیں ہے کہ یہ شریک ہو سمجھ نہیں آ رہی نے بھائی معطل نہیں ان کے تمام قدرت و اختیار اس <تصفيق> کی مشیت کے تابے مشیت سے آزاد سمجھنے کا کیدا یہی شرک ہے اور یہی مشرقی نے کا تھا وہ مرو سمجھتے نہیں ہو سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی اسی وجہ سے توجہ اسی وجہ سے وہ ایک وقت میں ان کو چھوڑ جاتے تھے سمجھتے تھے نا شریک ہے چھوٹے درجے کے مثلا میں مثال دیتا ہوں کیونکہ یہ کائنات کا نظام رب کی معرفت کا سامان ہے اب سمجھنا ذرا آپ کے آپ کے کئی بھائی ہیں ایک چھوٹا ہے ایک اس سے بڑا ہے اس سے بڑا ہے ایک اتنا بڑا ہے طاقت میں بڑا ہے مال میں بڑا ہے ہر تعلقات اسباب وسائل میں بڑا ہے آپ جب دیکھیں گے کہ یہ کام ایسا ہے چھوٹے سے نہیں ہوگا آپ بڑے کی طرف جائیں گے اگر اس سے نہیں ہوتا, ہوتا نہیں دیکھتے سمجھتے پھر آپ اس, کی, اس سے اوپر کی طرف جائیں گے اسی طرح بدلتے جائیں گے کیونکہ آپ سمجھتے ہیں یہ شریک ہیں ہر ایک کر سکتا ہے لیکن چھوٹ, کام, کاموں میں درجات اور مراتب ہیں کاموں میں درجے اور مرتبے ہیں اسی وجہ سے آپ پھر چھوڑ جاتے ہیں مومن کوئی حال بھی ہو توجہ کوئی حال بھی ہو وہ وسیلے کو چھوڑتا نہیں اس وسیلے کو آخر ]istles. دم تک یا لا سرکار سب کے کرم کر دے یار سلا کرم کرا دو یار سلا کرم کرا دو یار پاوے تو موت آ کیوں نہیں چھوڑتا اس کو پتہ ہے کہ کرنا تو اسی میں ہے یہ تو وسیلہ ہے چھوڑ کر کدھر جاؤں جب اس کے وسیلے سے نہیں ملے گا براہ راست کیا ملے گا توجہ نہیں کی مرے کیونکہ یہ تو صرف وسیلہ ہے اب میری, میری اتنا نہیں چلتی اس کی بارگاہ میں جتنا اس وسیلے کی چلتی ہے تو جب توجہ ہے جب یہ وسیلہ ہی ہے شریک تو ہے نا کہ اب اس کو پاسے کروں اور اس کی طرف جاؤں نا وہ آخر دم تک اسی وسیلے کو پکارتا رہتا ہے بطور وسیلہ اور نظر اللہ پر رکھتا ہے اندرونی اعتقادی طور پر سمجھ رہا ہوتا ہے کہ وہی وہ کرنے والا ہے اس کا وسیلہ ہے وسیلے کو آخر دم تک چھوڑتا نہیں چاہے کام ہو یا اس بات کی تصدیق خود وہابیوں کے خبیصوں نے کر دی ہے ابن تیمیہ ابن قیم ابن عبد الوہب کی کتابوں میں موجود ہے وہ کہتے ہیں خبیص ہاں جی کشف شبہات کے اندر لکھ رہا ہے ابن عبد الوہب کشف شبہات کے اندر توجہ جو کتاب التوحید پر اعتراضات اٹھائے گئے تھے اس کے جوابات دیے کشف و شبہات کے اندر اس میں لکھ رہا ہے کہ جناب یہ بڑے مشرق ہیں ابو جہل سے بھی اور مشرق مکہ سے بھی یہ نبیوں ولیوں کو پکارنے والے کہتا ہے کیوں کہتا ہے اس وجہ سے کہ وہ اڑے وقت میں چھوڑ جاتے تھے اپنے خداؤں کو یہ اڑے وقت میں چھوڑتے ہی پکے ہی رہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی ارے میں کہتا ہوں کتے راز تو تیرے منہ سے نکل رہا ہے پر سمجھ تیری کھوپڑی میں نہیں آ سکتا تجھے رسول اللہ نے فرما دیا پدوؤں کا ٹولا समझ नहीं आ रही अरे फुद्दू यही अगर शरीक समझदार अगर शरीक समझद چھوڑ جاتا کہ یہ چھوٹا ہے چل پڑے کی طرف چلتے ہیں جیسے مشرقین مت کا سمجھتے دے, دے ارے بھائی وسیلہ تو ہمیشہ منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے میرے بھائی اگر آپ ملتان جانا توجہ میرے بھائی اگر آپ ملتان جانا چاہتے ہیں جو وسیلہ اپنا رہے ہیں وسیلہ اپنا رہے ہیں ہاں اتنا ہے وسائل چھوڑیں گے منزل نہیں چھوڑیں گے وسیلہ ہی سمجھیں گے وہ وسیلے وہ وسیلے جب یہ سارے جو بنائے ہو جو انہوں نے خدا بنا رکھے تھے وہ لانتی لوگ ان سب کو چھوڑ کر اللہ کو پکارتے تھے ہم اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں میرے علی چھوٹا وسیلہ ہے ان کا مرشد بڑا وسیلہ ہے ان سے بڑا وسیلہ اسی طرح چلتے چلتے وسائل کو چھوڑتے جب ذاتے مستفا تک پہنچ جاتے ہیں سمجھتے ہیں یہ وسیل آخری ہے پھر اس وسیلے کو چھوڑنا بدتری کے وسیلا بحیثیت وسیلہ کیونکہ پکڑا ہوا ہے اب چھوڑنا گوارا نہیں کرتے چاہے کام ہو یا نو کیوں نہیں چھوڑتے ارے بھائی دردیک جب تو ملتان جانا چاہتا ہے تیری منزل ملتان ہے موٹر سائیکل ہے سائیکل ہے موٹر سائیکل ہے کار ہے گاڑی ہے ریل ہے جہاز وسائل میں مراتے میں چھوٹا چھوڑ دیتا اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا اس سے بڑا, بڑا, بڑا, بڑا, بڑا نہیں پہنچ رہا ہے نہیں پہنچ رہا ہے اس کی طاقت ادھر مک گئی اس کی ادھر مک گئی اس کی ادھر ختم ہو گئی آخر ایک وسیلا جب تیکھتا ہے یہ آخری ہے اور پہنچنا بھی ہے اب اس کو تو چھوڑتا نہیں چاہے پہنچو نہ پہنچو پھر تقدیر ہے یہی سمجھو گے نا پہنچو نہ پہنچو تقدیر ہے اب آخری وسیلہ اس کو کیا کروں چھوڑ دوں کیا سمجھ نہیں آن ایمان سے بتاؤ پہلے وسیلے سے لے کر آخری تک نظر میں یہی تھا کرنے والا وہی وہ ہے ذریعہ یہ ہے یہی تھا کہ اور تھا ایمان سے بتا کیا چھوٹے کے وقت میں چھوٹے وسیلے کے وقت میں, میں. توجہ چھوٹے وسیلے کے وقت میں کیا یہ آیا تھا کہ پہلے نظر ہو وسیلے تک جب وہ ہاتھ وہ کام نہیں کر سکا اب کہو چل وسیلے پر ہوں خدا تک کبھی ایسا ہوا نہیں وسائل بدلتے ہو وہ مرے دنیا کم چبے چھوٹا ڈاکٹر ہے بیٹھا ہے بنیادی سرکاری ہسپتال ہے نکی سکی گولی والا بلی اس فلانا ڈاکٹر بڑا ہے فلانا بڑا ہے آخری لاہور بڑے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں ایمان سے بتا جب پہلے ڈاکٹر کو تو چھوڑتا ہے کیا،, کیا اس آآ وقت آآ تیرے دل, دل میں یہ آتا ہے بات کو آآ سمجھنا کیا تیرے دل میں یہ آتا ہے کہ اب یہ چھوٹے ڈاکٹر کا کام نہیں اس وقت اس وقت پہلے اسی تک تیرا ذہن اور خدا کی طرف نہ ہو صرف وہاں پر تیرا ذہن رکا ہوا ہو اللہ کی طرف توجہ نہ ہو کیا ایسے ہوتا کس کی طرف توجہ ہوتی ہے جب جا رہا ہوتا ہے ذریعے بچا لو جب ان ہے اگلے وسیلے تک جانا کیا پھر اگلے نو خدا من نہیں اچھا پھر اگلے تے؟ آخری ڈاکٹر کو آخری ڈاکٹر کول جا کے, آخری کو جا کے. مردہ بھی وہ بدلتا نہیں تین پتا ہوں کہانی مو لگتا ہے آئی کڑی اونا ہے نا کہ شروع تو بھی دعا کر رہا ساجو دل سے کرم کر چھوٹے مولا کرم کر دوائی مولا کرم کر یارا دوائی ہے پھر آنا دوائی کر ویکو کی ہے پھر اگلے والا اسی طرح جتنے وسائل تو بدلتا ہے نظر اللہ پر رکھتا ہے وسائل بدلتے ہیں اللہ سے نظر یہی مومن ہے مشرقی نے مکہ کی نظر چھوٹے خدا پر رہتی تھی آگے جاتی نہیں تھی جب دیکھتے تھے کام نہیں بنا پھر اس کو چھوڑ کر پھر کہتے تھے اب اللہ یہی شرگزا میرے بھائی اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑا وسیلہ ہیں توجہ کر چھوٹے وسیلے سے شروع کرتے ہیں سمجھتے ہیں اللہ ہی کرے گا لیکن اب یہ دل میں ہوتا ہے اس کی مانتا ہے پھر آگے سمجھتے ہیں اس سے بڑے بھی ہیں جس کی زیادہ مانتا ہے پھر آگے سمجھتے ہیں اس سے اور بھی بڑا ہے جس کی اور زیادہ مانتا ہے کہ نہیں ہے اور یہ نہیں ہے بلکہ یوں کہو اولیاء سے اوپر صحابہ نہیں ہے صحابہ سے اوپر اولیا امبیا نہیں ہے اور کیا امبیا سے اوپر سید المبیا نہیں ہے کیا اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی کی رحمتیں اور شفقتیں اور مہربانی جو ہوتی ہیں کیا وہ تمام کے ساتھ برابر ہیں کیا بولتے نہیں برابر نہیں ہیں تو میرے بھائی بات کو سمجھنا اب اب وسائل بدلتے ہیں نظر نہیں بدلتے نگاہ مومن کی ان کے جب وہ بدلتے تھے کیونکہ وہ ان کے خدا اور منتہا ہوتے تھے مقد چھوٹے سمجھ نہیں آ رہے جب دیکھتے تھے ہر طرف سے ختم اب اللہ کو پکارنا شروع کر دیا اللہ سے مانگنا شروع کر دیا نہیں بھائی یہ ان کا نظریہ تھا ہمارا یہ ہے ہمارا یہ ہے کہ یہ محض وسیلہ ہے مستقل, مستقل نہیں یہ چھوٹے بڑے کا ادھر چکر نہیں ہے سمجھ نہیں یار یہ چھوٹے بڑے کی تقسیم کر سکنے اور نہ وہابی خبیص سے پوچھ اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ ڈاکٹر ہے یہ دنیا کے بندے ہیں یہ میرا کام حقیقت میں ذاتی طور پر چھوٹا موٹا کر لیتے ہیں تیرے نزدیک کیا کافر نہیں ہوگا اس کے نزدیک نہیں ہونا چاہیے کیوں اس کی کلام پر یہ لازم آتا ہے کہ کیونکہ یہ ایسے کام ہیں کہ جن پر اللہ نے بندوں کو قدرت دے رکھی ہے یعنی قدرت کے کام تاتل قدرت ہیں جب تحت قدرت ہیں اب اگر مستقل سمجھ بھی لے تو کہ یہ ایسے میں کام ہے جو بندوں کی قدرت میں ہیں جب ہیں تو یہ کروا لینا اس حقیقے کے ساتھ کہ یہ کر سکتے ہیں خود کسی کے محتاج نہیں ہیں ذاتی طور پر کر سکتے ہیں اللہ کے بھی اللہ سے بھی بے نیاز ہے اس کام میں شفیع یا شفیع غالب ہے وہ تو تگڑے نے یا آپ کر لین گے یا تگڑے نے گاٹا مروڑ کے نوز بلا جی میں آتے ہیں اس طرح اللہ تبارکباد تعلق دکے نہ ہی کرا لین گے اس طرح اس طرح اعتقاد رکھنے والا مشرق ہے جا نہیں ہے <سؤال> <سؤال> لیکن وہابی خبیز کے نظریے کے مطابق وہ مشرق نہیں بنتا اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں وہ کام کاموں کی تقسیم کرتے ہیں جن کو قدرت ہے یا نہیں توجہ نہیں ایسے کام جن کو اللہ کر سکتا ہے ایسے کام جن کو اس کی مخلوق کر سکتی ہے مخلوق والے کام اس سے کرا سکتے ہو وہ نہیں کرا سکتے کتے ہمیشہ اگر شرک سے بچنا ممکن ہے تو صرف اس اعتقاد کے ساتھ ذاتی اور اتائی مستقل اور محتاج سمجھ نہیں آ جس کو مستگنی اور بے نیاز بے نیاز سب باتوں سے سب سے کون ہے اللہ اور محتاج کون ہے بندے مخلوق سمجھ نہیں آ رہی ابراج سمجھ آ گیا کہ نہیں آئے وہ صحیح کہتے ہیں وہ صحیح بانگتے ہیں کہ یہ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے پھر بھی اپنے وسیلوں کو نہیں چھوڑ دے مشرقین مکہ چھوڑ جاتے تھے ہم یہ کہتے ہیں کبھی صحیح کہہ رہا ہے وہ چھوڑ جاتے تھے اس وجہ سے کہ وہ چھوٹے بڑے شریک سمجھتے تھے چھوٹے بڑے خدا سمجھتے تھے ہم نہیں چھوڑتے ہم وسیلے تو چھوٹے بڑے سمجھتے ہیں مگر چھوٹے بڑے خدا نہیں سمجھتے خدا ایک سمجھتے ہیں وسائل لاکھوں سمجھتے ہیں خدا بولو مرو اور وسیلے وہ خدا ہی لاکھوں سمجھتے تھے سمجھ نہیں آ رہا کتے ڈنڈی مارتا ہے بے وقوف کا بچہ وہ خدا لاکھوں سمجھتے تھے اسی وجہ سے کہتے تھے توملے کو ہوں وہ الگ توملے کو ایسا شریف جس کو تم مالک بنا دیتا ہے شریک پہلے کہتے تھے شریک کہتے تھے حصہ دار کہتے تھے اور حصہ دار چھوٹا بڑا پھر اس سے بڑا اسی وجہ سے حضرت سیدنا توجہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جب بت توڑے تھے تو چھوٹے موٹے توڑ کر ایک بڑے کی گردن پر رکھ دیا تھا تو وہ ان کا بڑا خدا شمار ہوتا تھا پھر اس کے بعد اللہ کی باری آتی تھی سمجھ نہیں سمجھ نہیں آ رہی تو حضرت نے فرمایا نا کلاڑا اس کے کاندھے پہ رکھ کر فرمایا کہ یہ بڑا غصہ کر گیا ہے کہ یہ چھوٹے میرے ساتھ کیوں کھڑے ہیں میں تھوڑا ہوں سمجھ نہیں آئی مرے اسی وجہ سے جو سونے چھوٹے بڑے بابو اور, اور وسائل اور محض, اور محض, محض, محض میں فرق کیا ہے سن لے وسائل ہوتا ہی محض ہاں ایمان سے کہتا ہوں وسائل معبود نہیں ہو سکتے وسیلا معبود نہیں ہو سکتا اور معبود وسیلا نہیں ہو سکتا معبود اور وسیلے میں فرق آ گیا یہ آگے پھر بھی چلے گا سمجھ نہیں آئی بات جو وسیلا اور ذریعہ ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا اور جو خدا ہے وہ ذریعہ نہیں ہوتا سمجھ نہیں آ رہی مرے جو خدا ہے یہی لانت تھی بے وقوفی اور جہالت تھی مشرقی مکہ کی وہ معبود بھی کہتے تھے اور وسیلہ بھی کہتے تھے یہ ان کی جہالت تھی حقیقت یہ ہے جو وسیلہ ہو وہ معبود بننا محال ہے اس کا اور جو معبود ہے اس کا وسیلہ بننا محال ہے سمجھ نہیں ہوں اور عمر کیوں وسیلہ جو معبود ہے وہ تو منزل ہے وہ ہے وہ اللہ ترجمور اللہ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جاتے ہیں کیا مطلب کہ جب کوئی بات کرتا ہے آخری تو یہی کہتا ہے اسی نے کیا پہلے کہ ڈاکٹر نے یار پھر آخر میں فضل سی ہو گیا معلوم ہوا واقعی گل مک دی مر بول جکتی ہے نا خدا مک ہے نظر اسی کی طرف رہے اسی پر رہے, رہے, رہے حقیقت, حقیقت میں وہی تو حقی... حقی... جو وسائل ہوتے بیل ہیں یہ سب مجاز, بیل مجاز بیل ہے کائنات سب بیل مجاز ہے حقیقت اللہ سمجھ نہیں آ رہی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہے کائنات کیا ہے اور حقیقت اللہ ہے جو حقیقت ہے وہ مجاز نہیں ہو سکتا جو مجاز ہے وہ حقیقت نہیں ہو سکتا یہ محال بحال معلوم ہوا میرے بھائی یہ چھوٹی قدرت والا اور بڑی قدرت والے کی تقسیم کر کے شرک اور توحید ثابت کرنا یہ کا کام ہے اور ذاتی اتائی بے نیاز اور محتاج کی تمیز کر کے ذاتی طور پر بے نیاز اور ذاتی طور پر محتاج یہ تمیز کر تمیض کے تمیض تصفح تصفح توحید و شرک ثابت کرنا یہ مومنین, مومنین کا مومنین دا کام آو... ہے پر او... سمجھ نہیں آ رہی یار لیکن ابھی یہ میرا ایک یہی تقریر خود ما لا مالا علی الا اللہ یقر والا ہے انسان یقر علی الخلق اس پر ایک علیحدہ گفتگو ہے میرے پاس بالکل دانت کھٹے ہو جائیں اور بولنے کی ضرورت ہی نہ رہے کسی میں لیکن اس مسئلے کی مناسبت سے اتنا کافی ہے سمجھ نہیں آ رہی اتنا کافی ہے میرے بھائی تو ہم الحمدللہ وسائل بدل سکتے ہیں خدا نہیں بدل دے کیونکہ ہم چھوٹا بڑا خدا کہتے ہی نہیں مانتے ہی نہیں خدا میں چھوٹا بڑا نہیں ہو سکتا دیر میں رکھتا ہاں یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ چھوٹا خدا ہے اور بڑا جب کہتے ہو لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اس کا مطلب ہے نہ اس کا کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی وہ ایک ای ای ای ای بولو اے لیکن رہا تدبیر کا کام وہ بڑے کام تدبیر میں تدبیر اللہ تعالیٰ بڑے کاموں کی تدبیر کے لیے فرشتے بنا رکھے ہیں مدب راؤ جب اس رات پاک نے تدبیر تو اب تمہارے لیے تمہارے سپرد کر رکھا ہے کئی چھوٹے کاموں کو کئی کاموں کو تمہارے سپرد کر رکھا ہے چھوٹے کام کو پھر بڑے بادشاہ کے سپرد اسی طرح جب اوپر باری آ جاتی ہے باطنی نظام میں تو اللہ نے فرشتوں کو تدبیر کا کام دیا ہوا سمجھ نہیں آ رہا جب تدبیر کا کام اس نے دیا ہوا ہے مخلوق کو لیکن وہ اب اتنا یہاں پر کہنا پڑے گا کہ مخلوق کے سپرد چاہے چھوٹا کام ہو چاہے بڑا ہو مجازن تدبیر یہ کرتے ہیں حقیقت میں وہ کرتا ہے وہ بولم کی تدبیر اذن کے ساتھ, آس ساتھ, آس ساتھ آس ہے وہ اذن جو دے مشیت ہے تو کر سکتے ہیں ورنہ بولو ہم رے حتا کہ ہماری مشیت چاہے زندہ ہوں چاہے چلے گئے ہوں ہمارا چاہنا جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کی مشیت کے تابع ہیں اسی آب کو اللہ تعالی, تعالی نے بیان فرمایا وما تشا اونا اللہ یشا اللہ رب العالمیر فرمایا بیاد تم بیاد نہیں چاہو گے مگر جی مگر اللہ کی مشیت کے وقت میں جس وقت ادھر سے مشیت ہوگی تو تمہاری مشیت پیدا ہوگی ورنہ اس کا مطلب ہے مخلوق کی مشیت مشیت باری تعلی کے تابے ہیں بولو بولو, بولو, بولو. <تصانًا> مخلوق کی تدبیر اللہ کی تدبیر کے تابے ہے مخلوق کا دینا رب, رب کے دینے کے تابے ہے مخلوق کا کرنا اللہ کے کرنے کے تابے ہے سب کچھ اب اس کے تابے ہے تو یہ تابے ہونے والی بات جو ہے تھا ہے نا میرے بھائیوں یہ تابے ہونے اور اس کی مشیت کے تابے ہونا اور مشیت سے آزاد نہ ہونا یہی مومنین کا عقیدہ ہے مشرقین کہتے تھے نہیں چاہے وہ مشیت کرے یا سن لے ادھر ایک دلیل پیش کروں اس کی پرانے <لکاتت> مجید میں آیا تفاسیر میں آیا, آیا, آیا, آیا, آیا, آیا। پرانے مجید اور تفسیروں میں آیا کہ مشرقین کہتے تھے اگر اللہ چاہتا تو ہم کھانا کھلاتے اگر اللہ چاہتا تو ہم عبادت کرتے اس کی اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نہیں دیا اس طرح کہ ان کو اس بات میں غلط قرار دیا ہو کہ نہیں یہ بات غلط ہے تمہارا چاہنا آ آ رہا ہے میرا اور بات کو سمجھنا لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنا فرما دیا فرمایا یہ زن کے پیچھے چلتے ہیں گمان کے غمان پیچھے غمان چلتے اب ہاں ایک مقام پر فرماتا ان کو اللہ پوچھے گا کیا مت کرو اچھا اب بات کو سمجھنا تفصیلوں میں لکھا ہے وہ استحجا اور مزاق کے طور پر یہ بات کرتے تھے سمجھ نہیں آ وہ مذاق کرتے تھے اگر اللہ چاہتا تو پھر اسے کھلا یعنی کہ مطلب ساڈا کھلانا جو جرا تصل جانتے ہو اللہ چاندا ہے اللہ چاندا ہے پھر وہ نہیں چاہا تاج لینی کھلاندے چاندا تو کھلا لیں مذاق کے طور پر استحجان کہتے تھے سمجھ نہیں آئی بات کی اعتقاد میں ان کے نہیں تھا کیونکہ اعتقاد میں یہ تھا کہ یہ چھوٹے خدا ہیں ان کی اپنی مشیت ہے لیکن چھوٹے کاموں میں توجہ نہیں کی ان کی مشیت مستقل ہے لیکن, لیکن, لیکن چھوٹے کاموں میں رب کا چاہنا بڑے کاموں میں ہے ان کا چاہنا چھوٹے کاموں میں ہے معلوم ہوا وہ مشیت ہی مستقل سمجھتے تھے ارادہ ہی مستقل سمجھتے تھے ہاں جی اور پھر سارا سمجھ نہیں بات کی چاہے وہ فرشتوں کو کے لیے اعتقاد رکھتے تھے کسی نبی کے متعلق رکھتے تھے تو یہ اعتقاد اسی وجہ سے شریک بھی کہتے تھے اور معبود بھی کہتے تھے بولتے نہیں یار پانی بیٹنا اٹوٹی کا پانی بیٹھنا پکارتے دعا استغاثہ وہ بھی کرتے ہیں اور دعا استغاثہ ہم بھی کرتے ہیں کفار مکہ بھی کرتے تھے کیا مطلب فریاد رسی کے لیے کسی کو بلانا وہ ظاہری لوگوں سے کہتے ہیں کرو کہتے ہیں کرو تو دعائشا تو ہو گئی لوگوں کو کسی کو پکارنا مدد کے لیے مصیبت کو ٹالنے کے لیے یہی دعا استغاثہ ہے لیکن اب فرق کرنا پڑے گا ہمارے نزدیک کسی کو فریاد رسی کے لیے پکارنا اس کو بے نیاد بے پرواہ سمجھ کر مستقل سمجھ کر چاہے چھوٹا سمجھ کر اس کو پکارا جائے یعنی چھوٹے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹا شریک سمجھ کر اس کو پکارا جائے تو یہ شرک بن جائے گا یہ مشرقین کا کام تھا وہابی وہ یہ ذاتی اتا کا فرق نہیں کرتا وہ کہتا ہے چھوٹے بڑے کام مشرقین کی طرح وہ, وہ پکار لیتا ہے اس کے نظریے کے مطابق بھی پھر شرک لازم آئے گا سمجھ نہیں آئی بات کی اگر توحید ہوگی تو اسی صورت میں تو دعائیں کیا کہ پکارے مصیبت رفع دور کرنے کے لیے حجی رسی کے لیے پکارے فریاد رسی کے لیے لیکن جناب سمجھے مخلوق سمجھے محتاج سمجھے اللہ کا محتاج تو پھر بن جائے ہر کام کے اندر تو پھر سمجھے کہ یہ بن جائے گا جناب جی اے مومن اگر اس کو شریک اور بے نیاز سمجھ لے تو یہ بن جائے گا مشرک دعائے استغاثہ جو عبادت ہے وہ فریاد رسی کی پکار ہے وہ فریاد رسی کی پکار ہے جو خدا سمجھ کر کی جائے کیا سمجھ کر سمجھ کر کی جائے اب استغاثہ کی بات سمجھ آ گئی کہ نہیں وہ جو کہہ رہا ہے وحید دو زمان دعا تو قسم دعا عبادت کسی کو دعا عبادت کہتے ہیں جو میں آپ کو وضاحت کر چکا ہوں کہ پکارنا مصیبت کے وقت پکارنا مصیبت کے وقت لیکن خدا سمجھ بولو بولو بولو کیا سمجھ گیا یہ سمجھنا کہ اس کے بعد کوئی نہیں یا سمجھنا اس کے ساتھ کوئی اب ابولم رہے یعنی آخری سمجھنا کیا سمجھنا یعنی کہنا یہ سمجھنا بعد کوئی نہیں یہ سمجھنا ساتھ کوئی آخری, آخری سمجھنا یہ عقیدہ جب ہوگا اس وقت شرک آ جاتا ہے وہ دعا عبادت بن جاتی ہے وہی دو زمان لکھ رہا ہے ہو سکتا ہے اس کی سمجھ میں نہ آئی ہو لکھ تو گیا ہے کیونکہ اس کھوتے کے ذہن میں وہی بات ہے جی وہ کھڑی ہے دعا استغاثہ اچھا اڑے وقت میں پکار لیا شرکوں کا لیکن شکر ہے پھر وہ یہ بھی اتنا تو لکھ گیا کہ استقلال کے ساتھ لیکن آگے پھر کھچ بڑھ رہا ہے اللہ کے ساتھ کوئی نہ مرادہ میں آگے چل کر یہ ان کی وہ جو ہے نا وہ ساتھ سے شرک بنا لینے کو نکالتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی مثلا میں کہتا ہوں یا اللہ مدد کر یا رسول اللہ مدد ساتھ ہی پکار لیا شرک نہیں ہو سکتا کیوں رسول کو وسیلہ سمجھتا ہوں خدا کو کرنے والا فائل حقیقی سمجھتا ہوں بولم رے چاہے ساتھ پکار رہا ہوں رہی بولتے نہیں یہ لانا پر پڑی بھی فتو پر پتو پرش یہ پیدا نہ ہوتا بولتے نہیں ابن تیمیہ سے لے کر یہ سارے پیدا ہی نہ ہوتے اب بات کو سمجھنا میرے بھائی دعائی بادت سمجھ لی دعائ لغوی سمجھ لی یہ اس خبیس کی تقسیم ہے تقسیم صحیح ہے دعا مطلق ندا کے معنی میں دعا مطلق ندا کے پکار کے معنی میں ان کے نزدیک تو یہ بھی شرک ہے یہ بھی شرک ہے وہاں بھی آج والے تو اتنے بیوقوف کے بچے ہیں یہ اس کو بھی شرک وہ پکار لیا شرک ہو خیر یہ تقسیم ہے دعا کی اب اس کے بعد یہ سمجھتے ہیں پکارنا شرک پکارنا شرک متلقن پکارنا شرک اس نے تقسیم کیا نا وہ تو زبان ہے اسی وجہ سے وہ بھی کہتے ہیں یہ ہمارے مذہب سے پھر گیا ہے یہ حقیقت میں انفی تھا اندر سے انفی تھا یہ اوپر اوپر سے وہ بھی ہی بنا تھا یعنی کیا مطلب کہ اگر کسی سے یہ کوئی سمجھ کی بات سنتے ہیں نا یہ کہتے ہیں یہ ادھر سے ہوگا سمجھ نہیں آ رہی یا اور جب مکمل مل لانت ہو اور بے سمجھی کی چہالتے ہم آپتے اور بکے ہوں کہتے ہیں اے ہے اصل واقعی سمجھ نہیں ہے واقعی بات ان کی ٹھیک ہے اب ہم میرے بھائیوں وہ پکار کو شرک سمجھتے ہیں اور پھر خصوصاً یہاں آیتیں پڑھتے ہیں وان ال مساجد فَلَا تدرو ملا ہے آحدہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں یہ ان کی مسجدوں پر لکھی ہوتی ہیں آیتیں مسجد اللہ کے لیے اور اللہ کے ساتھ کسی کو کسی کو مت پکارو اب جب یہ آیت پڑھ لی نتیجہ نکال لیا اس سے مقصد لے لیا کیا کہ بابا پکارا تو شرک شرک شرک, شرک. لہذا تم پکارتے ہو سارے شریک ہوگا یا رسول اللہ یا غوث اعظم دستگیر صاحب مشرق ہوگا اب بات کو سمجھنا اس کا موٹا جواب جو دینا چاہتا ہوں سب سے پہلا موٹا جواب اس کا وہ اتہ یاد ہے اس سے بڑی دلیل نہیں ہو سکتا یہ سب سے قوی کیونکہ یہ متواتر چیز ہے اور متواتر کے ساتھ کی دل کوئی دل دلیل نہیں دل مسجد میں نماز کے دوران نماز میں پکارنا اور رسول اللہ کو پکارنا سلام علیہ کا ایوہن نبیوں کے ساتھ اے نبی تم پر سلام آپ پر سلام ہوں بات نہیں سمجھی آگے جتنے سیگے ہیں وہ غیب کے ہیں یہاں آ کر کتاب کا سیگا سمجھ نہیں آ رہا السلام علیکم کسی نبی کو نماز کے اندر پکارا جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے ایک واحد ذات مصطفیٰ ہیں جن کو نماز کے اندر پکارا جائے تو نماز کامل ہوتی ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے بولو کیا ہے محد سے حجر حضر کی فتح الباری نکال رہا ہوں فین قیلہ فین قیلا کیفا شور احاظ الفظ وہ ختاب بشر ماں کو ہی من ہی فالجواب ان فل جواب انال کا من خسل امام ابن حجر کلامی شافی رحم اللہ بخاری شریف کی شرح میں سوال کر رہے ہیں اگر کوئی کہے یہ خطاب یہ پکار السلام علیکم کے ساتھ کیوں ہے حالانکہ بشر کو پکارنا بشر کو خطاب کرنا نماز کے اندر ممنوع ہے پھر کیوں پکارا جا رہا ہے آپ فرماتے ہیں یہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں <سلام> کیا مطلب یہ وہ کام ہے جو باقی بشروں کے لیے نہیں کسی نبی کے لیے نہیں یہ صرف حضور کے لیے خاص ہے بولتے نہیں اچھا بات کو سمجھنا نہ ہوئے یہ حضور یہ کتاب حضور کی خصوصیات میں سے ہے اب اس سے بڑے امام کا حوالہ دوں توجہ نہیں کی امام ابو عبید قاسم بن سلام کس مرد کا نام آیا میرے بھائی ان کی ہے غریب الحدیث یہ امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں امام بخاری ان سے حدیثیں لیتے ہیں امام احمد کے بھی ساتھی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ان کی تاریخ اگر وہ تو حیران رہ جائیں گے اب اس امام کا حوالہ دیکھ کر یہ خطاب ہو رہا خطاب ہے حضور کی خصوصیت ہے شرح مشکل لاسار امام تحابی رحمہ اللہ امام تحابی رحمہ اللہ جو دو سو انتالیس ہجری میں پیدا ہوئے تین سو اکیس ہجری میں وفات پائی کیا مطلب تیسری صدی کو بھی پایا ہے اور چوتھی کو بھی جس طرح امام بخاری حدیث کی کتاب لکھی امام بخاری نے حدیث کی کتاب لکھی اپنی سندوں کے ساتھ اسی طرح انہوں نے لکھی یہ شرح مشکل اور آسار ہے شعیب اور نوت کی تاکیق کے ساتھ چار سو اکیاون صفا جلد نمبر نو اس میں کیا فرماتے ہیں ان کی بات آگے بھی چل کر کروں گا یہی اسی مقام سے لیکن اس وقت بات حوالے میں آ گئی ٹکانے پہ آ گئی کرتا ہوں فکالا قائل ان کا فوز ہونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یو خاط و بہادا وفات ہی بے مسلح کما کانا یو خاطہ فرماتے اگر کوئی موترے دے اعتراض کرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان سے کیسے خطاب کیا جا رہا ہے ان کو کیسے پکارا جا رہا ہے ان الفاظ کے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ آپ کو زندگی حیات ظہری میں پکارا جاتا تھا یہ سوال کرتے ہیں جواب دیتے ہیں فکانا جواب نہ لہو فی بتوفیق کا بتو وجل تلاہ وجل ہی ابا دل کرانے بن اجینت بات آگے چلی گئی آگے چلی گئی ابو بے سلام قاسم بن سلام سے بھی اوپر نکل گئی سمجھ نہیں آ رہی امرے امام سفیان بن اجینا کون ہوئے ہوئے ہوئے امام بخاری کے شیخ کے شیخ استاد کے استاد امام شافعی کے استاد نہیںمر چھی حدیث کی کتابیں کھولو گے نا تو چھی کی چھی کے اندر چھ چھ مکمل چھ کتابیں پوری چھ کتابیں جو حدیث کی ہیں اگر وہ کھولو گے اگر ان کے اندر سفیان بن اجینا کا نام ایک نہیں سینکڑوں جگہ پر نہ آئے تو پھر کہنا یہ وہ سفیان بن اجینا وہ فرماتے ہیں ان تعالی بہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام علیہ باد وفا دہی کما کان یو سفیان ان سے نقل کر رہے ہیں جو ذرا ان سے نقل کر رہے ہیں ابو عبید قاسم بن سلام پھر ان سے نقل کرتے ہیں ان سے نقل کرتے ہیں امام ابو جعفر تحابی رحم اللہ پھر ان سے آگے نقل کرنے والے توجہ رکھنا ذرا تلخیص کی اسی کتاب کی امام ابو فلید باجی رحمہ اللہ مالکی نے امام ابو الولید باجی جنہوں نے المن شرح متا مالک لکھی ہے انہوں نے انہوں نے اختصار کیا اسی کتاب شرو مشکل لازار کا انہوں نے بھی یہ بات نقل کی ہے پھر ان کے بعد امام ابول محاسن حنفین البتسر من مختصر کے اندر ہے جی جو پھر اس کی تلخیص ہے تلخیص تر تل تلخیص ہے تلخیص تر تلخیص ہے اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے وہ کیا کہ فرمایا فرمایا سفیان بینویا انہ نے پھر سب نے بعد میں ان کی تصدیق کی اور پسند کیا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو اللہ تعالی نے عزتیں بخشی ہیں شانے ان میں سے ایک شان یہ ہے آپ پر ویسے ہی سلام کرنا پڑتا ہے جیسے آپ پر زندگی میں سلام کیا جاتا تھا اب خصوصیت مطلب کیا ہے ان نے سرکار کی خاص شان نماز میں یہ بھی ذہن میں رکھنا یہ بات بھی نماز کی ہو رہی ہے کہ نماز میں کسی اور کو پکارنا جائز تم حضرت ابراہیم کو پکارو نماز ٹوٹ جائے حضرت کلیم کو پکارو نماز لیکن سید صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو تو بعض اماموں کے نزدیک ٹوٹ جائے گی الٹا نہ پکارنے سے ٹوٹے گا اب یہ پکار, پکار ہے اور سلام کے لیے پکار ہے کس کے لیے سلام کے لیے پکار ہے میرے بھائی حضور کی بارگاہ میں سلام کر رہے ہو رہے ہیں ان الفاظ کے ساتھ اور اب سمجھو ذرا یہ الفاظ السلام علیہ کا خطاب کے ساتھ توجہ ذرا کس کے ساتھ خطاب کے ساتھ جتنی احادیث مبارکہ میں جو احادیث سے مبارکہ معتبر شمار ہوتی ہیں یعنی جن سے مبارکہ سے چار امام شریعت کے بلکہ شریعت کے جتنے امام پہلے گزرے ہیں امام سفیان سوری کو بھی ملا لو سفیان بن خزینہ کو بھی ملا لو عبداللہ بن مبارک کو بھی ملا لو خیر عبداللہ بن مبارک تو ہمارے امام کے مقلق تھے جیسے شیجر و علام نوبلا کے حوالے سے تخلیق کے موضوع میں بیان کر چکا ہوں خیر جتنی معتبر حدیثیں ہیں جن کو ائمہ کرام نے لیا اور اپنی کتابوں میں اطاہیات لکھا بلد ان سب حدیثوں میں یہی کچھ ہے السلام علیکہ بخاری شریف, جو شریف جو میں ہے تو السلام علیہ کا یو مسلم میں ہے تو السلام علیہ نسائی میں ہے تو السلام علیہ کا یو النبیو میں ہے ترمزی میں ہے جتنی حدیث کی کتابوں میں ہے سب کے کون سے لفظ ہیں السلام علیکہ کا یو نبیو اور اس بات کو سمجھنا یہ ایسا سلام ہے ایسے الفاظ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظ اور یہ اتحیات کتابوں میں لکھا ہے حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف میں ہے حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وغیرہ یہ حضرات حدیث کی کتابوں میں فرماتے ہیں فرمایا ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہاں جی یہ اتحیات سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی آیتیں سکھاتے تھے مسلم مسلم کے حوالے سے پڑھتا ہوں کس کے حوالے سے بولتے نہیں مسلم شریف کے حوالے سے 173 سب، سو سب، ایک سو تہتر سو, سو اربی اربی ایسیم ایسیم سب، ایک سو عربی ایک سو میں ایک سو تہتر سمجھ نہیں آ میرے بھائی ہاں سو سے شروع رہا کم اور آگے جا رہا ہے 174 پر حضرت ابن عباس کیجیے چوہتر ایک پر آنتا ارسان ابن عباس عباسی اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ وسلم تشہد کما یو اللہ من قرآن فرمایا تشہد ہمیں آپ حضور ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی سورت سکھاتے تھے قرآن مجید کی اب صحابہ کرام کو سکھاتے تھے اس کا مطلب ہے تمام صحابہ اسی طرح سیکھ گئے یاد کر گئے حضور نے پڑھا دیا بات نہیں سمجھ آئی اب سنو بھائی ترا میں ایک حوالہ بڑا عجیب عظیم دینا چاہتا ہوں ہاں جی امام ابن الملقن جو امام ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں ان کی کتاب البدر المنیر فی تخریج الحدیث ولاثار الواقع فی شرح کبی اس سے یہ جلد نمبر ہے چار اطیات والی حدیث پاک جی ہیں تو اس کے تحت فرما رہے ہیں قد من اول ما شرع فی ذکر تشدد الہنا سو تشہدات احدہ تشہد اب نے عباس سانی ہا تشود اب نے مشعود سال سوا تشود عمر راب تشدب نے خام سوا تشود جا بر وباق میں نے ہاسمانی تشہدا تو خا آپ فرماتے ہیں پانچ اطاح امام رافی نے ذکر کر دی اب تک آٹھ آگے مائل کرتا ہوں تشہد ابن عباس پہلا انہوں نے امام رافق گنے پانچ پانچ ابن عباس حضرت ابن عباس والا احتیاجات حضرت ابن مسعود والا عطاجات حضرت عمر والا عتاجات حضرت حضرت عبداللہ ابن عمر والا حضرت جابر والا یہ پانچ ہیں یہ پانچوں جتنے بھی ہیں نا سب کے اندر السلام علیہ کا آگے پھر چلتے ہیں آٹھ اور یہ ذکر کر رہے ہیں یہ کون کون سے سابق ہے ابو مرسا شریف کا حضرت سیدہ عائشہ پاک کا حضرت سامورہ بن جندب کا حضرت مولا علی مشکل کشا کا حضرت عبداللہ بن زبیر کا حضرت معاویہ بن ابی سفیان کا حضرت سلمان فارسی کا حضرت ابو حمید السا کا آگے انہوں نے حدیثوں کے ساتھ ذکر کیا صرف ایک روایت ضعیف ہیں جی آگے آ رہی ہے ابو حمایت السا عیدی اس کے واقعی واقعی جو ہے نا وہ حدیث کے باب میں کمزور شمار ہوتے ہیں ان کے ان کے تعیات کے اندر تھڈوں سلام نبی پاگز ہے ہی نہیں ہاں جی وہ اتنا ضعیف روایت ہے اسی وجہ سے اس کے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس سے پہلے جو سات ہے نا سات کے اندر کوئی ضعیف کوئی روایت حسن ہے کوئی صحیح ہے ہاں جی ان سب کے اندر السلام علیہ کا سات اتحیات وہ ہو گئے پانچ وہ پانچ اور سات بولو اب یہاں پر بات کو سمجھ ایک مسئلہ بتاتا ہوں یہاں <قم> ایک مسئلہ بتاتا ہوں امام بحقی نے سونا نے کبرا کے اندر کیا بولتے نہیں امام بحقی سونا نے کبرا کے اندر اما عائشہ کا جو تشہد نقل کیا ہے مختلف روایتیں ہیں ایک روایت ہے اس کے اندر ہے السلام علیہ کا ایو نبیو پھر آگے روایت ہے اس کے اندر ہے پھر السلام علیہ کا یو نبیو بات کو سمجھنا اچھا و یہ دو سندوں کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا ہے اور لیکن جو اما عائشہ سے نقل کرنے والے ہیں وہ حضرت عبد الرحمان حضرت محمد بن قاسم ہیں محمد بن قاسم ہیں جو اما عائشہ پاک کے بھتیجے ہیں بات کو سمجھنا فر قاسم بن محمد محمد بن قاسم قاسم بن محمد یعنی حضرت محمد سید نبو بکر کے بیٹے تھے ان کے بیٹے حضرت قاسم یہ بہت بڑے امام جلیل القدر تعبی ہے حضرت سیدہ اما ایشا پاک کے کیا لگ گئے بھتیجے ایک روایت اس میں آ رہی ہے اس کے اندر اما عائشہ کے الفاظ ہیں السلام علی النبی و رحمۃ اللہ کیا لفظ ہیں؟ اب یہ حافظ ابن بلق ابن ملقن جو محدث ہیں نا انہوں نے وہ سلام اما عائشہ کا اس کو ذکر اس کو یعنی پیش ہی نہیں کیا اس کو ذکر ہی نہیں کیا سمجھتے تھے کہ یہ الفاظ کوئی راوی کا ہیر پھیر ہے اما عائشہ کے جو صحیح الفاظ ہیں وہ السلام علیہ کا نبیوں کے ہیں کیوں کہ جب رسول اللہ ایسے پڑھاتے تھے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت تو اماں پاک نے اسی اسی سلام کو اور اسی عطایات کو یاد کیا ہوگا کہ اپنی طرف سے لفظ لیا تو پھر جب تین روایتیں آ رہی ہیں دو میں السلام و علیہ کا ایک میں السلام و النبی ہے تو حافظ ابن ملکن نے فیصلہ کیا کہ دو کو ماننا ہے ایک کو چھوڑنا ہے وہ راوی کا وہاں میں چھوڑنا سمجھ یہ دیکھو میں پڑھ کر دکھاتا ہوں اسی حافظ ابن ملکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی اس البدرم یہ ہے اما تشہد ہو عائشہ فر رواہ الحسن بن سفیان فی مسند ہی یہ ایک اور حوالہ آ گیا ول بے حقی اور آگے بے اسنا دن جی من حدیث ال قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق کالا المتنی عائشہ تو رس اللہ, اللہ وسلم اما عائشہ نے فرمایا یہ جی رسول اللہ کا تشہد قاسم میں تجھے سکھا رہی ہوں ٹھیک ہے ایک اب وہ واقعی والی روایت رہ گی وہ کال ادم اس میں تو ذکر ہی نہیں ہے نا نا اسلام والا نبی ہے نا اسلام والا ہے یہ تو سراسر ہی وہاں ہے نا باتل ہے نا سمجھ نہیں آ رہی بات وہ تو سراسر وہاں ہے راوی کا غلطی لگ گئی اس کو بس یہ مسئلہ حل ہو گیا کہ نہ ہوا اتنے بڑے امام کا حوالہ دے کر مسئلہ حل کروا دیا کہ اس روایت کو انہوں نے قابل اعتنا سمجھا ہی نہیں ہے اب اس کو اہمیت نہیں دی انہوں نے اسی وجہ سے اسی ایک کو روایت کا ذکر کر سمجھ نہیں آئی پھر اور سنو حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ تہیات مسلم شریف میں ایک بات زین میں رکھنا حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود صحابی رسول کا جو عطا آتا ہے نا وہ چھ کی چھ حدیث کی کتابوں میں آئے ان کے علاوہ باقی جتنے ہیں یا وہ چھ میں نہیں یا بخاری میں نہیں سمجھ نہیں آ رہی بولو مرے مسلم میں اور کسی نے یہ واحد اطتاحیات ابن مسعود کا ہے جس کو پسند کیا ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے اور اسی کو امام بخاری نے پسند کیا ہے آلہ کے شاف ہی امام بخاری شافئی ہیں مشتحد ملک سے لیکن لے منسوب تو شافی کی طرف ہوتے ہیں الحٹا <تصفح> کے اندر یہ نواب صدیق لکھ رہا ہے تو امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی اسی اتائییات کو پسند کیا ہے جس کو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نے پسند کیا آہ! وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا ہے ادھر دیکھ آہ! امام جو چار اطیات ان میں تین چلتے ہیں ایک ہے اتائیت حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ ہے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے پاس تمام جو پڑھتے ہیں وہی وہ ہے ایک حضرت ابن عباس والا وہ ہے حضرت امام شافعی کے پاس ایک ہے حضرت عمر والا وہ ہے امام مالک کے پاس اور جو ہمارا سیدنا ابن مسعود والا ہے امام احمد نے بھی اسی کو پسند اور بولو اب تین تحیات ہو گئے اور چار امام ہو گئے دو ایک طرف باقی ایک ایک طرف سمجھ نہیں آ رہی دو کون سے ایک طرف امام آیاز امام احمد بن امبل یہ ایک طرف ہے کون سا ان کا تعیاد ہے سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جتنے امام ہیں وہ سب اسی السلام علیک النبیوں کسی شریعت کے امام نے اس لفظ کو چھوڑا نہیں وہ بولتے نہیں پورے چیلنج کے ساتھ بلکہ عجیب لطف کی بات سناؤں نے بھی اسی کو پسند کیا بابیوں سے پوچھو کون سا اطلاجات پڑھتے ہو یہ اراؤد الن ندیا ہے نواب صدیق سن بھوپالی کی اس کے اندر بھی اطایات ابن مسعود والا لکھا ہے یہ ہے دو نہ المشرق الظہار یہ ہے محمد اسماعیل امیر سن کی یہ بھی جناب بھابیوں کا ہاں جی وہابیوں کا ایک فرد سمجھو ہاں جی وہابیوں کے ساتھ کا ایک چیلہ یہ بھی ہے تو یہ چیلا ہے یا گرو ہے بہرحال اس گرو نے بھی اس کتاب کے اندر اور اس کا متن ہے صفحات الظہار وہ ہے علامہ حسن بن احمد جلال کا ان کے اپنے ہی مستعد ہیں اور اپنے ہی شرح اپنے متن ہے اپنے ہی سارا کچھ ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اسی عطایات حضرت سیدنا ابن مسعود کو پسند کیا ہے اور یہ نواب وحید الزما کی ادھر جو پڑی ہے میرے پاس اور اپنا یہ دیکھ یہ نواب جب نواب صدیق حسن بھوپالی کا بیٹا تھا نور الحسن خان اس نے لکھی ہے عرف الجادی عرف الجادی من جنا نے حد الادی ہاں جی جادی کہتے ہیں زعفران کو عرف کہتے ہیں خوشبو کو زعفران کی خوشبو ہادی کی ہدایت سیرت کے باغوں سے اس نے بھی اتحیات حضرت ابن مسعود والا لکھا ہے آگے جو نواب ہے وہ دوسرا جی تو گھر رکھ کے جتنے بھی لکھ رہے ہیں اتہیات سارا کون سا چل رہا ہے سب کے پاس یہی چل رہا ہے اب جب چلتا یہ ہے تو وہ بھی ادھر یہ ڈنڈی مارتے ہیں جب ان پر اعتراض ہوتا ہے پھر کیوں پڑھتے ہو وہ نہ مراد السلام علیہ نبیو کہتے ہو تم تو کہتے ہو پکار شرک ہے تو کیوں پکار رہے ہو وہ کہتے ہیں ہم نقل کر رہے ہیں حکایت کر رہے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے سلام اپنی طرف سے نہیں بھیجتے میں نے کہا فدو کا بچہ پھر ایسا کر تو یوں ہی کہہ دے کہ اول سے آخر تک ہم نماز ویسے ہی پڑھتے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں پڑھتے لانٹی کو اتنا تمیز نہیں ہے کہ نماز کے اندر جو ذکر ہے سن لو اے جتنے اذکار ہیں جتنے ذکر ہیں قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دو وہ تلاوت کی نیت ہوتی ہے اس کو چھوڑ دو جتنے اذکار ہیں ان کے اندر نیت ہوتی ہے کہ میں اپنی طرف سے رسول اللہ کی اتباع میں کر رہا ہوں ورنہ سواب نہیں ہوگا اجر سے ماروں کیونکہ اپنی طرف سے تو کیا نہیں سمجھ نہیں آ رہی اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرق کہتا ہے درود شریف پڑھو اب کوئی کہا ہے کہ جی میں درود شریف نہ اللہ تبارک و تعالی کی بات کو نقل کرتا ہوں اپنی طرف سے میں سرکار پر درود نہیں بھیجتا اس کا کیا درود لکھا جائے گا ذکر اپنی طرف سے خیر اس بے وقوف سے کہو بے وقوف کا بچہ یہ پھر تیرا ذکر شمار نہیں اگر ذکر اپنی طرف سے نہیں کرتا سلام نہیں بھیجتا تو یہ سلام اپنی طرف سے تیری طرف سے اسی وقت ہوگا جب اپنی طرف سے بھیجے گا خیر ہم اس کا اور جواب اب دینا چاہتے ہیں جس سے اس کو فرار نہیں ہو بالکل بھاگ نہیں سکے لاجواب ہو جائے سمجھ نہیں آئے وہ کیا میرے بھائی جو اس کو میں جواب دینا چاہتا ہوں وہ بخاری شریف کی حدیث پاک پیش کرتے ہیں السلام علیکم تم پر سلام ہوئے نبی جب ہم کہتے ہیں نا تم پکار رہے ہو سلام نماز کے اندر پکار رہے ہو سمجھ نہیں آئی مول نظیر ارد النف پہلی جد لے ہونا سمجھ نہیں آئی بھائی وہ جب ایک فیری مارتے ہیں تو وہی کہتے ہیں حکایت والی بات دوسری فیری مارتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں دیکھو بخاری شریف میں آ گیا صحابی فرماتے ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے تو ہم السلام علیہ کا جو کہتے تھے جب وصال فرما گئے تو السلام علیہ نبیم کہتے تھے لیکن سنو بخاری شریف میں اس طرح ہے السلام میں پڑھتا ہوں بخاری شریف کی روایت میرے بھائی یہ بخاری شریف کے کتاب الزان میں ہے کتاب السلاد میں نہیں کتاب السطان میں باب الخل مسافر مسافہ کرتے وقت دونوں ہاتھوں کو پکڑنے کا ایک باب ہے بخاری شریف میں وہ بھی تو ایک ہاتھ لیتے ہیں نا وہی وا بھی کیسے کرتے ہیں ایک ہاتھ سے بخاری میں آئے دو ہاتھوں سے پکڑنا سمجھ نہیں آیا بولتے نہیں مسافہ کتنے ہاتھوں میں آئے کتنے ہاتھوں سے بخاری شریف کی حدیث پڑھتا ہوں سمعت ابن ابنامن سمعت ابن بنا مسعود یقول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھے تعلیم دیا سکھایا اتہیات و کفی بہ نفے میرا ہاتھ آپ کے دونوں ہاتھوں کے درمیان تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسافہ فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی انوش سے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھ آگے کیے ہے معلوم ہوا سرکار کی سنت ہے دو ہاتھوں سے کرنا مسافہ کر تو سکھا رہے تھے تو دو ہاتھوں سے کیا تاکہ یہ سیکھ جائیں کہ مسافہ دو ہاتھوں سے ہوتا ہو بولتے نہیں لکھ لانا پر خطرہ رہی دا دا ایک اے او دا او دو توجہ بئی نہ کفا یہ میرا ہاتھ ان کے دو ہاتھوں کے درمیان تھا کما نجور قرآن جیسے قرآن کی صورت سکھاتے تھے مجھے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ یاد مجھے سکھایا الفاظ آ گیا برکات اللہ محمد یہ ہم پڑھتے تھے جبکہ وہ ہمارے اندر موجود تھے فلما کوبیبہ جب آپ وشال فرما گئے تو قلنا السلام ہم نے السلام کہا آگے امام بخاری فرماتے ہیں یعنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا اب بات کو سمجھنا وہ بہابی کہتے ہیں دیکھو بخاری شریف میں آ گیا کس بنے بدل لیا السلام علی والی کہتے ہیں. یہ ایک جواب تھا ہم نے سوال کیا بھی تم پڑھتے ہو بات کو سمجھنا تم پڑھتے ہو السلام علیکم توجہ نہیں خیر ہے ہلکے ہو گئے اگر صحابہ نے بدل لیا تھا تو تم کیوں نہیں بدلتے وہ سمجھ نہیں آئی مرے بھابھی پوچھو فون کر کے یار سامنے مل جائے بھابی جی مینو اتنا ہی یاد نہیں آتی ذرا سکھایا جی انہیں فٹ ہے لے آئے نا سلام والا اتنے آخر جی مولوی جی ٹھہرا جی یہ سلام پکارک خصوصاً نماز آخر انہیں یا ڈنڈی مارنی جی اون نقل کرنے اپنی طرفوں وہ نہیں بھجتے اچھا جی اپنی طرف سے نہیں بیچتے تو پھر یہ بتا بخاری شریف بخاری شریف میں یہ تبدیلی کیوں آئی ہے اگر اپنی طرف سے نہیں کہنا تھا اللہ نے جو سلام کہا اس کو صرف نقل کرنا مقصود ہے اس کو زبان سے ادا کرنا مقصود ہے تو پھر تبدیل کیوں ہوا وصال کے بعد تبدیلی یہ جو بتا رہا ہے تو یہ کیوں ہے اس کا مطلب ہے تبدیلی بتاتی ہے السلام علبیے کی تبدیلی جو بہب تم کہتے ہو کہ ادھر ہے اور بخاری میں واقع لکھا ہوا ہے تو السلام علیہ جو السلام و علمبی یہ تبدیلی کیوں آئی جی وشال ہو گیا تھا تو پھر تو یہ پکار نہیں ٹھیک اس کا مطلب ہے تے پھڑیا گیا کہ یہ مطلب یہ نکلیا جنہ چیر سرکار حیات ظاہری نال ہے سن حیات ظاہری کے ساتھ تھے پھر پکارا جاتا تھا اس کا مطلب ہے جب السلام علیہ کا یو کہا جاتا تھا اور جب کہا جاتا ہے پھر پکار کے ساتھ ہے اور اپنی طرف سے ہے اس وجہ سے اب جب اپنی طرف سے اور پکار کے ساتھ ثابت ہو گیا تو ظالم پھر خیر ہے کیا ہوا کہ ادھر تبدیلی بتا رہی ہے کہ نقل نہیں اپنی طرف سے کہنا ہے اللہ کی طرف سے نہیں اپنی طرف سے کہنا ہے خطاب اپنی طرف سے ہے اللہ کے خطاب کو بتانا نہیں ہے یہاں اپنی طرف سے خطاب کر کے ارد کرنا ہے السلام والا نبیو یہ تبدیلی یہ بتا رہی ہے وہ ابھی بھی کہتا ہے کہ جی وہ تبدیلی ہو گئی اچھی آخان گے ٹھیک ہے جی پھر جی تبدیلی ہو گئی تو تبدیلی کیوں ہوئی سی تبدیلی پھر بتاتی ہے کہ سلام اپنی طرف سے ہے سمجھ نہیں آ رہی اگر سلام اپنی طرف سے نہ ہوتا اپنی طرف سے نہ ہوتا پھر تبدیلی کی کیا ضرورت تھی اللہ کا سلام ہے اللہ کا سلام ہے کہہ جاؤ چاہے حضور کے وصال کے بعد کہہ جاؤ چاہے وصال سے پہلے کہہ جاؤ زندگی میں حیات ظاہری میں یا بعد میں جب کرنا ہی اللہ کی بات کو نقل ہے کہ وہ دے رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہے وہ پکار رہا ہے وہ, وہ خود کتاب اللہ کو اپنے محبوب, آم محبوب آم کو کر رہا ہے ہم ختاب نہیں کر رہے جب ہم ختاب ہی نہیں کر رہے اپنی طرف سے پھر تبدیلی کیوں تھی معلوم سلام نبیوں میں خطاب جو ہے وہ بندے کی طرف سے ہے یہ اپنی طرف سے کہتا ہے اس وجہ سے پھر یہ تبدیلی کی بات روایت میں آئی ہے سمجھ نہیں مسئلہ اب وہ حکایت والی بات اور نقل والی بات ان کی اڑ گئی کہ تبدیلی مانتے ہیں تو حکایت نہیں اگر حکایت ہے تو پھر تبدیلی کی ضرورت نہیں سمجھ نہیں آ رہی اتنی بات تو سمجھ آ گئی ہے اگر حکایت مانتے ہیں تو تبدیلی کی ضرورت ہی نہیں اور اگر تبدیلی ہے تو پھر حکایت نہیں ہو سکتی حکایت کی ضرورت نہیں حکایت کی حکایت مانا کسی کی بات آگے نقل کرنا یار آگے بتانا کسی کو وہ کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام والا نبی اس طرح کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے اے نبی تم پر سلام ہو یعنی ہم نہیں کہتے نبی اللہ کہہ رہا ہے اے نبی تم پر سلام ہو ہم نہیں اس طرح ہمارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ تمام صحابہ اسی تمام صحابہ کرام بھی یہی کہتے تھے السلام علیکم کا نبیو نبی کو پکار میں اپنی طرف سے حضور کو عرض کر رہا ہوں ہو تم بات سمجھ آ گی کہ نہیں اب میرے بھائی بات کو سمجھنا اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا اب یہ تبدیلی والی بات کیسے آ گئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کو عطائیات ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن کی صورت یہ بخاری میں بھی آیا ہے حضرت ابن مسعود کی روایت میں اور مسلم میں آیا ہے ابن عباس کی روایت میں عبداللہ ابن مسعود کی روایت سب کے اندر تو پھر یہ کیا یہ تبدیلی سلام و علم نبی اب یہ بات سمجھنا میرے بھائی اس پر کلام کرتا ہوں پہلے, پہلے تو پہلے یہ سمجھنا کہ اتاہیات یہ حضرت امام بخاری کو خود پسند, پسند, پسند نہیں آیا یہ تبدیلی والا یہ تبدیلی والا اتاہیات اور تبدیلی والی بات امام بخاری کو خود پسند نہیں آئی کہ اتاہیات میں تبدیلی کی جائے کیوں نہیں پسند آئی کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جہاں نماز پوری لکھی ہے وہاں پر, آن پر آن یہ آن روایت نہیں لکھی وہاں پر یہی بات آن کو سمجھنا حضرت اب نے رضی اللہ تعالیٰ نو کا اتہیات یہی ذکر ہے لیکن اگلے الفاظ انہوں نے ذکر نہیں کیا تبدیلی والے امام بخاری نے دو جگہ پہلے ذکر آیا میں سناتا ہوں میں سناتا ہوں حدیث پڑھ کر سناتا ہوں یہ کتاب یہ کتاب ہے کتاب الزان ازان کے ساتھ سلاد ہے اس کے اندر توجہ رکھنا میرے بھائی باب اتشاہد فلاخرا امام بخاری نے باپ باندھائے اس کے اندر کیا فرماتے ہیں وہی حضرت سیدنا عبداللہ عبد ابن مسعود والی وہی روایت جو آگے کتاب الستان میں وہ تبدیلی کے آگے لفظوں کے ساتھ ذکر کی ہے ادھر وہی روایت ذکر کر رہے ہیں لیکن ان کے اندر اس کے اندر کتنا ہے قل قلتم توجہ قلتم قل اللہ اللہ محمد نا اور وہ اگلے الفاظ جو ہیں کہ جب تک ہمارے اندر موجود تھے ہم پڑھتے تھے ورنہ تبدیل کر دیا بعد کے اندر یہ تبدیلی کے الفاظ ادھر بھی نہیں ہے پھر امام بخاری نے آگے اور باپ باندھائے اسی کے آگے چند ستر باد باب مایو تخوائے اندر پھر حضرت ابن مسعود والی وہی روایت ذکر کی ہے لیکن اس کے اندر بھی وہ تبدینی والی بات نہیں ہے کیوں تبدینی والی بات امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث روایت ایک کی ہے روایت ایک وہ ذکر یہاں پر کیوں نہیں کی وہ وہاں پر وہ الفاظ توجہ وہ الفاظ زیادہ جو تھے ادھر ذکر کیوں نہیں کیے امام بخاری بتانا چاہتے ہیں اتہ کے اندر تبدیلی کو میں بخاری نے خود پسند نہیں کیا ارے بھائی سمجھ نہیں آئی تاکیق سنو تاکیق سنو یار دل نہ ٹھرے تو پیسے واپس وہ بولتے نہیں ہاں اب ذرا سمجھنا میرے بھائی امام ابن حجر فت الباری شریف میں فت الباری شرح بخاری میں میں نقل کر رہا ہوں محمد عوامہ مدینہ منورہ کا ایک عالم ہے یعنی تو یہ لکھ رہا ہے اس نے تاقیق کیا مصنف ابن شہبہ شہبا امام بخاری کے استاد کی کتاب ہے المصنف ابن ابھی شہبہ تو اس کتاب کے اندر اس نے تحقیق کے اندر نقل کیا ہے امام ابن حجر اسلانی کی فتول الباری کے حوالے سے اس نے لکھا ہے جلد سات ہاں جی اور صفحہ نمبر 635 یہ کہہ رہا ہے جی اپنا جلد 6 سفر نمبر 635 میں کہ امام آپ فرماتے ہیں عجیب فقیحانہ انداز ہے فقیحانہ انداز ہے امام بخاری کا جب حدیث امام بخاری کے شرط کے مطابق ہوتی ہے لیکن وہ جس باب میں اس کو رکھنا چاہیے تھا اس کو ہٹا کر کسی اور باب میں جا ذکر کرتے ہیں اور جو اس کا باب ہے اس باب میں اس کو نہیں رکھتے بات کو سمجھنا ہوئے اس کے مخالف اس کو ان کو کوئی اور حدیث صحیح نظر آ گئی ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو اس کے خلاف آ رہی ہے وہ میرے نزدیک ہے، اتنے درجے کی نہیں ہے کہ اس کے مقابلے میں آ سکے تو وہ جو ہوتی ہے نا پہلی ایک مقابلے میں آنے والی ہو گئی ایک دوسری ہو گئی, دوسری ہو گئی. تو ہیں دونوں صحیح لیکن صحت کے بھی تو آخر درجے ہیں ایک کم صحیح ہے ایک زیادہ صحیح ہے تو وہ زیادہ صحیح جو ہے نا اس کو تو ذکر کر جاتے ہیں اس کے باب میں اور دوسری جو ہے اس کو نکال کر کہیں اور لے جاتے ہیں دوسرے باب میں ذکر کرتے ہیں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اس باب میں جو حدیث میں نے ذکر کی ہے نا اس کے خلاف جو آگے آ رہی ہے کسی اور باب کے اندر تو وہ سمجھنا کہ میرے نزدیک قابل عمل نہیں ہے اب بات کو سمجھنا ادھر باب ادھر باب تھا نماز کا اتاہیات سکھانے کا بتانے کا اب اتاہیات بتانے کے باب میں اتہیات والی وہ روایت جس میں تبدیلی کے الفاظ ہیں وہ ذکر نہیں کر رہا ہے صرف اتہ ذکر کر رہے ہیں اور جہاں دو ہاتھوں سے مصافحے کی بات آئی وہاں پر جا رکھا امام بخاری نے بتا دیا اتحیات میں تبدیلی کو پسند نہیں کیا پھر امام اس روایت کو جس میں تبدیلی کی بات آئی ہے آگے چل کر کیوں لکھا ہے دو ہاتھوں کے ساتھ مسافہ کرنے کے باب میں تو فرماتے ہیں وہ میرے نزدیک صحیح تھی حد تک توجہ میرے نزدیک صحیح تھی دو ہاتھوں سے مسافے کا جو مسئلہ ہے اس کے لیے وہ دلیل بننے کے لیے کافی تھی میں نے ادھر ذکر کر دی اس مسئلے کے لیے رہا یہ مسئلہ کہ اتحیات کیسا پڑھنا ہے نماز میں اب اس کے لیے وہ روایت ان روایتوں کے مقابلے میں میرے نزدیک قابل عمل نہیں تھی تو وہ لفظ جو زیادہ تھے ادھر ذکر نہیں کیے ادھر کر دیے ادھر سے سمجھ لینا ادھر نہ ذکر کرنا ادھر ذکر کرنا سمجھ لینا بخاری کے نزدیک بھی یہ قابل عمل نہیں ہے وہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح امام بخاری کے مذہب میں لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں یہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں حدیث اتہیات کی تھی زیادہ جو لفظ ہیں تبدیلی والے وہ میں نے ادھر پیچھے جہاں اتہیات سکھا رہا ہوں بتا رہا ہوں باب تشاہد باندھا ہے اچھایات کا باب باندھا ہے وہاں میں اس زیادتی کے لفظ ذکر نہیں کر رہا کیوں نہیں کر رہا کہ یہ الفاظ میرے نزدیک قابل عمل نہیں ہیں ان کو نہیں تبدیل کرنا اب سنو اے امام مول نظیر یار توجہ نہیں کی یار اس مسئلے نے اتنے توجہ نہیں کی اب سن لے میرے بھائی بای بای بای بای امام بخاری, بخاری بای کو بای کیوں, کیوں, کیوں, کیوں, کیوں اپنی حدیث با با با پر با اپنے حدیث, با با با حدیث با کے با چند دیو لفظوں دیو پر عمل چھوڑنا پڑا اب ابھی کتے آ سمجھ ہدیش تین جا اتری دیا تینو کی پتہ پتنی کیوں چھوڑنا پڑا سنو یہ سند چاہے صحیح ہے لیکن واقعہ کے خلاف ہے کیوں واقعہ کے خلاف ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اسناد صحیح ہوتی ہیں حدیث واقعہ کے خلاف ہوتی ہے روایت واقعہ کے خلاف ہوتی ہے اسی وجہ سے کہتے ہیں ضروری ہے روایتن درایتن جب صحیح ہو تو فقی کے نزدیک صحیح فک کہ محدثیر کے نزدیک حدیث کا صحیح ہونا اور بات ہے کسی فقیح کے نزدیک صحیح ہونا اور بات ہے جب محدث کہے گا حدیث صحیح ہے تو وہ سند دیکھے گا صرف روایت کو دیکھے گا ارے جب فقی کہے گا حدیث صحیح ہے اس کا مطلب ہے اس نے روایت کو بھی دیکھا ہے یعنی کیا مطلب عقلن نقل حقیقت واقع ہر طرح صحیح ہوتی ہے تو پھر پھکی کہتا ہے صحیح اور یہی مذہب ہے جیسے جب امام کہتے اذا سہل حدیث ہوا مذہبی جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے یعنی محدسین کے مذہب میں نہیں پھکا کے مذہب میں جب صحیح ہو اور اس سے یہ بھی پتا چل گیا ہو جو کہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہو اور کسی فتیح اور امام کا عمل ہی نہ ہو بتاؤ وہ کون سی ہے یہی ہے بولو ڈوب مرے رب دحمت پانی ڈوب کے میں کم آپ دشمن تا اللہ دی رحمت سے ڈوبرے دس منٹو صحیح Allah! ہے گل کہ نہیں <ukhands> امام بخاری اپنی کتاب میں حدیث لکھ کر خود عمل نہیں کر رہے کیا وجہ ہے اور اسی سے پتہ چلا حدیث پڑھنیاں نہ چلنا اپنے وچ خوہ یہی معنی ہے جو حضرت سفیان بن جائے نے فرمایا سمت للفا یا اللہ سمت اللہ کہا حدی حدیثیں سوائے فکا کے کہ باقی سب کے گمراہ ہونے کی جگہ ہیں برباد اور ہلاک ہونے کی جگہیں اگر مدلت ان پڑھیں اگر مدلت ان تو گمراہ کرنے والی ہیں کیوں گمراہ کرنے والی ہیں کہ اگلا جب سمجھتا نہیں کہ یہ تہار یہ جھگڑا جو پڑ گیا حدیث کوئی کچھ کرے یہ کو لفظ کیا ہے کوئی, کیا ہے, کوئی, کیا, ہے کوئی کیا ہے اب ان کو کیسے مکانا ہے رات رات میں کتاب اتم امام ابن عبد ال کے اندر پڑھ رہا تھا امام شادی فرماتے ہیں آجت کر دیا ہے آیا آ یل فوکا ہا مارفت نہ سکھ منسوخ ہا فرمایا فقہا کو ناسخ منسوخ کی پہچان نے عجد کر دیا ہے یہی سب سے بڑا اور اسی وجہ سے سب سے بڑا فقی وہی شمار ہوتا ہے جو ایسی باتوں حقائق اور رازوں پر متلے ہوئے تھوڑے بان جانے سند ہوں البانی کہ اچھا بڑھ دیا پترا خالی سنح صحیح سنح سے یہ کیا ہے یہ تو کوئی بھی جو روایت بیان کرنے والے وہ کر سکتے ہیں سن صحیح سنت صحیح اصل چیز ہے مانے ان رازوں تک پہنچنا ہے اسی وجہ سے تین امام تین اماموں نے کہا امام احمد نے امام اعظم ابو حنیفہ کو امام احمد نے اور اپنے اپ کو ایک کسی اور امام کو اور حضرت امام شاہ کو فرمایا سن لو ان تم انتم تمل ان تم لطیبہ ہے محدثین حدیث بیان کرنے والے لوگوں ہمارے اماموں نے کہا فکہ نے کہا مجتہدین نے, نے کہا کن کو حدیثیں بیان کرنے والے لوگوں کو اور میں تم سیا تم پنساری ہو ہم طبیب ہیں تبھی بولم رہے تقلید کے باب کے اندر یہ سندوں کے ساتھ سندوں کے ساتھ مسند احمد وغیرہ بھائی اپنا تبرانی وغیرہ کیڑی کون کون سی روایتوں سے آپ کو یہ جناب بھی بتا چکا ہوں سمجھ نہیں آ رہی بات کی کتاب و وغیرہ کے تو وغیر اب بات کو سمجھنا آه! بتا کوئی تجھ سے پوچھے وہ حدیث بتا یا تم کسی وا سے پوچھو تم کہتے ہو اے ہوئے تم کہو اے وبھی تہتا مال حدیث ہیں ہاں بولتے نہیں اس کو کہو آلے حدیث مذہب نہیں ہو سکتا کیوں نہیں ہو سکتا جی اہل حدیث حدیث کی مارفت رکھنے والی ایک جماعت کو کہتے تھے چاہے وہ سنی ہوتے تھے چاہے شیعہ ہوتے تھے چاہے کئی اس میں ہوتے تھے خارجی کئی ہوتے کرامیا کو کسی طرح کی جیسے خود بخاری کے اندر کتنے بعد مذہب لوگوں کی ہیں قرام... <تصفح> مطلب یہ آ, روایتیں ہیں <تصفح> جی اسی وجہ سے ہر اہل حدیث سننی نہیں ہو سکتا بات کو سمجھنا اور ہر سنی, سنی وہ اہل حدیث نہیں ہو سکتا بات سنی اہل حدیث ہوتے ہیں بعض اہل حدیث سننی ہوتے ہیں کیا مطلب کہ سنی بھی ہو اور حدیث کی روایت کرنے والا ہو وہ امام بخاری ہیں امام ابو جعفر تو ہیں اور حدیث کو بیان کرنے والا ہو اور سنی ہو ان کا بھی یہی مثال ہوگی حدیث, حدیث, حدیث کو حدیث حدیث بیان کرنے والا اور سنی نہ ہو وہ بعد مذہب ہو گئے جو روات ہیں سمجھنی بات کیا آ رہی اور حدیث ہو سننی اور حدیث کو بیان کرنے والے نہ ہوں ہو سننی تو ماما ہم سنی ہیں لیکن محدثین تو نہیں ہے کیا محدث بیٹھے وہ محدث کہتے ہیں جو حدیثیں بیان کرے کہ وہ یہ کہ مجھے فلا نے مجھے فلانے مجھے فلاں بیان کیا وہ فرا ایسے کرتے کرتے رسول اللہ تک پہنچ جائے آپ ایسے کرتے ہیں بولو،, بولو،, بولو یہ تو محدثین کا کام جو حدیث کی روایت کرنے والے ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ نکلا آپ سننی لیکن ان خدوں سے پوچھ پاگل کے بچے تم کہتے حدیث ہمارا مذہب ہے تو اہل حدیث جو ہیں وہ آہل حدیث مذہب نہیں ہو سکتا کہتے کیوں اس وجہ سے کہ تمہیں پتہ ہے سنت ہر رسول کی سنت جو ہوتی ہے نا وہ سب چلتی ہے آگے وہ ہوتی امت کے لیے اور حدیث ہر امت کے لیے نہیں ہوتی اس وجہ سے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے خود بخاری نے عمل نہیں کیا کوئی ناسک کوئی منسوخ کو کیسی کو کیسی تو جب حدیث مبارکہ میں تو معلوم ہوا اہل سنت اصل مذہب اہل سنت, سنت ہو سکتا ہے کیونکہ سنت وہی ہوتی تریقت المسلوک فی الدین وہ تو بات کرتا ہوں اسی وجہ سے جو منسوخ ہو گئی وہ تو طریقہ ہی نہیں ہے وہ سرکار کی سنت ہی نہیں کہہ سکتے سمجھ نہیں آ رہی یار وہ بولو اے بلکہ میں پڑھ رہا تھا جو منسوخ ہو جائے اس کو امام ابو خلاف امام ابو خلاف محدث تابعی انہوں نے بداد کا کتاب سمجھ نہیں آ رہی خیر تو اب بات کو سمجھے وہ پریشانی آپ کی دور ہو گئی کہ اس امام بخاری رحمہ اللہ کے نزدیک روایت صحیح تھی درایتن صحیح نہیں تھی آئی آئی آئی آئی آئی آئی. کیا مطلب کہ ماننے کے اعتبار سے جو اس میں مانا پڑا ہوا ہے اس کے اعتبار سے انہوں نے صحیح نہیں سمجھا اس کو اس وجہ سے خود عمل نہیں کیا اور اتاہیات کے باب میں جب نماز کی اتاہیات بیان کر رہے تھے وہاں اس نہیں لائے یہی بتانے کے لیے کہ روایت تو صحیح ہے لیکن میرا عمل نہیں ہے بھائی سیدھی سادی بات ہے ہم تبدیل نہیں کر سکتے وہ بولے مرے ہم تبدیل ہو یہ ایک طریقہ ہے ایک جواب ہے یہاں کہ روایتن صحیح ہے فقہا کے نزدیک درایتن صحیح نہیں تھی امام بخاری نے اس کو یہاں کوئی تبدیلی کا باب نہیں ڈالا بابل مسافت بالیدین کے تحت اس کو صرف ذکر کیا کیونکہ روایت صحیح تھی تو پہلے جملے آگئے کہ آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ میرے ہاتھ کو آپ نے دو ہاتھوں میں پکڑا تو امام بخاری نے بات سمجھنا ہوئے ہوئے یہ جملہ جو تھا اس سے استدلال ترجمات الباب میں صحیح کیا اس کو صحیح سمجھا درایا اور اس سے استدلال کیا ترجمت الباب یعنی عنوان جو بنایا اس کو ثابت کیا پیچھے جو تشہد کا باب تھا اگلے حصے کو اس میں رکھا ادھر بھی ترجمت الباب کے لیے دلیل بنا دیا حجت سے قائم کر لی اب تیسرا جملہ جو تھا آخری اس کو چھوڑ دیا اس کے لیے کوئی باب نہیں بنایا آئے, آئے, آئے, آئے. کیوں سمجھتے تھے پیچھے ने جو کچھ ہے وہ روایتن بھی ٹھیک ہے درایتن بھی یہ روایتن ٹھیک ہے درایتن نہیں اب کیوں ٹھیک نہیں ادھر چلوں میں ہاں پھر امام یہ امام بخاری کی کرامت سمجھنا ایمان سے میرے شرے صدر کے اتنا شرے صدر یہ آپ کو یہ میری بات جو ہے آپ کو یہ میری بات یہ کسی شرح کے اندر نہیں ملے گی جی جو اب میں آگے کر رہا ہوں مزید اس کو سنیے پھر چلو تھوا گا کیوں درایت خلاف راوی ٹھیک وی چل ادھر ٹھیک اگلی ٹھیک پہلی ٹھیک اگلی ٹھیک اس تو اگلی نہیں ٹھیک لگی کیوں کہ ادھر یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفاد پا گئے تو ہم نے تبدیل کر لیا بات کو سمجھنا تھا اچھا ہاں ادھر بخاری شریف میں ادھر بخاری شریف میں یہ ہے, ہے فلمبا کو قلنا اسلام یعنی صلی اللہ علیہ اب پہلے یہاں پر ہی اس کا بتلان واضح ہو جاتا ہے کہ کلنا السلام ہم نے کہا اسلام آگے امام بخاری کہہ رہے ہیں یعنی النبی اس کا مطلب ہے صاحبہ صرف اسلام کہتے تھے یہ اگر روایت روایت میں تو صرف پھر اتنا بنے گا کہ انہوں نے کہا السلام امام بخاری اس کو دور کر رہے ہیں کہتے ہیں الن نبی سمجھ نہیں آ رہی الم نبی امام بخاری کہہ رہے ہیں اچھا پھر ابو عوانہ کے حوالے سے خیر سند صحیح کے ساتھ وہ ذکر کر رہے ہیں حافظ ابن حجر اسکلانی کہ وہ کہتے ہیں اس میں آیا ہے السلام عالم نبیے کے لئے لیکن, لیکن, لیکن اب میں بتاتا ہوں یہ باطل کس طرح ہے عقل اور درایت کے اعتبار ترا سے ترا کیوں باطل ہے سنوے مسلم شریف اٹھاؤ محتاطہ امام مالک حدیث کی پہلی کتاب ہے بولو بولو کون سی کتاب امام مالک رحمہ اللہ کی محتاطہ اس کے بعد بخاری شریف آئیے بات کو سمجھنا اب معا اٹھاؤ مسلم اٹھاؤ ابو داؤد اٹھاؤ دعود ترمزی اٹھاؤ پتہ نہیں کیا کیا لن. اٹھاتے چلے جاؤ امام ج... ابو جعفر کہاوی حنفی کی شرح مان لاسار اٹھاؤ ان سب, سب کے اندر ہے حضرت اور صحیح سندوں مضبوط لوہے توڑ کے ساتھ کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو تیار بتاتے تھے سکھاتے تھے اپنے دورے خلافت میں تو کہتے تھے ایک کا حوالہ سید اناز صدیقی اکبر کا حوالہ دے دوں جس طرح کے جس طرح کے وہ کتر رکھی کتاب مرو کدھر چوک لگی ہوں ادل بہدر المنی البر المنیر سی مرے توجہ ہے میرے بھائی یہ دیکھو بتاؤں بولو یہ دیکھ امام مالک کے حوالے سے وغیرہ وغیرہ سے حوالے سے لکھ رہے ہیں مصنف ابن ابھی شہبہ کے اندر ہے یہ روایت کس میں مصنف ابن ابھی شہبا یعنی امام بخاری کے استاد کی کتاب اس کے اندر ہے انا بابر محمود شہدر کما کما پر وا جیسے بچوں کو بچوں کو لکھنا سکھایا جاتا ہے نا مدرسوں میں اس طرح حضرت, حضرت صدیق کے اکبر صدیق اپنے دورے خلافت میں ممبر, ممبر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو تیار سکھاتے تھے اب بات کو سمجھنا ہوئی جب صدیق اکبر سر عام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد یا سکھاتے ہیں تو السلام علیہ کا یو ہے فاروق اعظم سکھاتے ہیں تو السلام علیہ کا یو ہے مولا علی سکھاتے ہیں تو السلام علیہ کا یونبی ہے کوئی اٹھ کر یہ نہیں کہتا کہ یار حضور وصال کر گئے ہیں ہم تو تبدیل کر کے پڑھتے ہیں تو امام بخاری جیسے محقق متقق محدث ہی سمجھ گئے کہ روایت چاہے صحیح ہے مگر درایت میں صحیح نہیں لگتی لہذا لفظ نقل کر دیتے ہیں عمل نہیں کرتے کیونکہ یہ ناممکن ہے کہ ادھر خلفائے سلاسہ جو ہیں بلکہ توجہ ظاہر بات ہے اس وقت حضرت عثمان بھی ابو بکر کا دور ہے تو عثمان کریں موجود ہے فاروق کیا موجود ہے سارے موجود ہیں تو اجماع اور اتفاق ہو گیا سب کا اتفاق ہو گیا صحابہ کا اب سب پڑھتے ہیں سب سنتے ہیں سب صحابہ تو یہ اتائیت پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں سیکھ رہے ہیں سکھا رہے ہیں تو وہ کون سے صحابہ ہیں جن کے متعلق کہا جا رہا ہے وسال کے بعد ہم نے تبدیل کر لیا پیچھو تو پھر تھا بچ دے ہی نہیں اس وجہ سے امام قرافی مال کی رحم اللہ کو تنقیح الصول کے اندر لکھنا پڑا کہ کوئی امام ایسا نہیں مجتہد جس کو کوئی نہ کوئی حدیث چھوڑنی نہ پڑی ہو اور یہ ایسی حدیث ہے جو بل اجماع ہے مترو کہ خود وہابی کو کہ کتیا پارل سلام النبی ہے اور یہاں پر امام سبکی سے بہت کہتے ہیں جناب جی کیا کہیں یہاں پر جو ہے وہ ان کو, ان کو خطا لگ گئی کہوں کیا کہوں کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ لفظ ثابت ہو جائے تو جائز ہو جائے گا بات کو سمجھنا لفظ یہ ثابت اور ابن نے اسکلانی نے فرپا پھر ساتھ ہی کہہ دیا موقع پا کر یہ بالکل صحیح لفظ ہیں روایتن ثابت ہیں لیکن میں حیران ہوں کہ امام تک کی کی جیسے بندے نے اتنا چھوٹی بات کیوں کر دی ہے جواز کی اس وجہ سے کہ یہ پکی بات ہے کہ چار اماموں سے باہر حق نہیں جاتا مستحدین سے باہر حق نہیں جاتا جا. یہ تو نواب صدیق سن گوپالی جیسے واپی کو بھی لکھنا پڑا ہے وہ بھی وہ بھی لکھ رہا ہے ہاں جی اس کا بیٹا نقل کر رہا ہے معافر صدیقی میں کہ میرا باپ کہتا ہے حق ہمیشہ ان چار مذہبوں میں دائر ہے حق چار مذہبوں میں دائر ہے چار امام اجازت نہیں دے رہا ہے جس بات کی خود امام بخاری نہیں دے رہا ہے امام ابو داود نہیں دے رہا ہے کوئی امام نہیں دے رہا ارے بات کے اندر تمہیں کیا سوجی حضرت جی معلوم ہوا خیر وہ امام مالک والی بات فرمایا کوئی آدمی ایسا نہیں کہ جس کی کوئی نہ کوئی بات پر گرفت نہ ہو سوائے رسول اللہ امام امام مالک رحمہ اللہ کمرے انور کو اشارہ کر کے کہتے ہیں فرماتے ہیں ہر کسی کی بات پر کوئی نہ کوئی گرفت اور انگلی اٹھ سکتی ہے یہ صاحب دربار پر انوار ہے جن کی بات پر انگلی سمجھ نہیں رہ گئے وہ اس پر اجماع اور اتفاق ہے امت کا کاسلام علیکہ یہ امام بخاری کے طریقے کے مطابق یہاں پر میں نے تقریر کی ہے اب اور طریقے کے مطابق چلتا ہوں چلوں وہ طریقہ ہے امام ابو جعفر تحاوی کا امام ابو الولید باجی کا اب بولو اور ان کے بعد والوں کا شرح مشکل الاثار توجہ میرے بھائی شروع سمجھ نہیں آئی لیکن نہیں ابھی اس کو پورا کرنا مصنف عبد الرساق کے اندر یہ بھی امام بخاری کے اس سال ہے ان کے اندر ہے عبد الرضاق کا نبن تھا کال ابن عباس المبارکات طیب السلام علیہ نبی اور رحمۃ اللہ سلام عالم نبی کے الفاظ ہیں یہاں مصنف میں یہ حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت ابن عباس کا تشہد بات کو سمجھنا یہاں پر ایک حوالہ دے کر بات کرتا ہوں ادھر کتاب پڑھی تھی وہ کدھر گئی یہ کہا یہاں اتاب بن ابی ربا ہے اتابن ابی ربا میں ہاں بن ابی ربا کو ابھی نہیں چھڑتا پہلے پہلے اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ میری سمجھ کے مطابق کت کاتبین کی خیانت ہے اس کی وجہ پہلے مسلم شریف میں حضرت ابن عباس کا تحیات آیا اس میں اسلام علیہ کا یو کے لفظ ہیں ادھر اسلام علی نبیے کے لفظ ہیں آپ جانتے ہیں مسلم کے درجہ کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہے پھر عجیب بات یہ بتاتا ہوں عجیب بات کہ دونوں یہ حضرات ان حضرات गراد, गراد, کے متعلق اطایات انہی اتاس سے وہی اتا ہے اتا امام آتا بن نبی ربا ان کی امامت اور جلالت شان میں کوئی شک نہیں ہاں ادھر بات سمجھنا یہ ہے شرمان لاسار امام تحاوی اس میں انہی اتاس سے حدثنا ابو بکرہ کالا اخبرنا ابو عاصم کالا اخبرنا ابن جریز کالا سو اسماشہ فکالبارکات المبارکاتی بات لہ پھر آگے ذکر کیا اوپر اوپر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تیا ذکر کر رہے ہیں توجہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشود وہی مسلم والی روایت مسلم والی اس میں یہ ہے السلام علیہ کا نبیو پھر نیچے لکھ رہے ہیں کہ ابن جرائج کہتے ہیں حضرت عطا بن نبی ربا سے پوچھا گیا میں سن رہا تھا کہ اتحیات کیسا ہے تو انہوں نے پھر یہ لفظ ابتدائی ذکر کر کے جو اوپر آئے ہیں فما ذاکر مفل حضرت عطا نے پھر اسی طرح بتایا یعنی السلام و علیہ کا اب آگے دیکھیں آگے, آگے دیکھیں تم مکالا لقد سمے تو عبد اللہ بن زبیر عبد بن زبیر کا آ ادھر کہ سلام وال نبی ہے اور ادھر یقول عالم ممبر حضرت عبد اللہ بن زبر ممبر پر کہتے تھے مکے شریف کے ممبر میں جو اللہ نہ لوگوں کو بت تعلیم دیتے تھے اور سن والا کا سمیت عبداللہ ابن عباس یقول و مسلما تو ابن زبیر جیسے ابن زبیر جیسے ابن عباس دونوں کے ایک ہی تایات مکے شریف میں وہ ممبر پر کھڑے ہو کر پڑھتے تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے الفاظ بھی وہی السلام علیہ یا یا معلوم ہوا یہ لفظ کسی راوی کسی کا وہم ہے کسی کی خیانت ہے کیا چکر ہے ورنہ حضرت ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن زبیر کا تحیات السلام و علیہ کا او ہنو کے ساتھ ہے یہ وہی بات ہو گئی توجہ ذرا اسی طرح کی بات ہو گئی جس طرح کی پہلے تشہد عما عائشہ کے اندر اسی وجہ سے جب امام ابن الملکن کو تشہد سارے صحابہ کے ذکر کرنے پڑے تو اس کے اندر اسلام و علیہ کا اسلام و علب سمجھ نہیں آئی تو یہ روایتیں اور سنو یہ جو عطا ہے نا سید سید اتا پاک جو ہے ان عطا پاک کے متعلق یہ بھی آیا ہے کہ آخر میں آخر میں, آخر آخر میں یہ یعنی uh, ان کا ذہن شریف جو ہے نا ان کا ذہن شریف اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ بات جو ہے نا وہ رل مل جاتی تھی کیا مطلب بات میں امتیاز نہ کر سکتے تھے اختالا طب آخرات کے لفظ کس میں ہے تہذیب القمال میں ہے اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے دو بہت بڑے اماموں نے اس کو ترک کیا ہے جی کون کون سے توجہ سارا کہ بنو جرائد وقش بنسان وہ خود ابن جرائد جو روایت کرنے والے ہیں وہ چھوڑ گئے سمجھ نہیں آ رہی ادھر دیکھیے صاف کہہ رہا ہوں میں پڑھ رہا ہوں قال محمد بن عبد الرحیم آن علی یہ آن علی بن مدینی یہ امام بخاری کے استاد ہیں یہ وہ ہے کہ جن, جن کے متعلق امام بخاری فرماتے ہیں میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو بچے کی طرح نہیں سمجھتا تھا چھوٹا نہیں سمجھتا تھا ان کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا بچے کی طرح, کی طرح سمجھتا تھا اتنا بڑا یعنی محدس اور امام ہے امام علی بن مدینی آپ فرماتے ہیں کان آتا بے آخارات امام عطا کو آخر میں تارا کا ابن جرائد و قیس بن سا آخر میں قیس بن بن اور ابن جرائج ان کو چھوڑ چکے تھے تو ابن جرائج کا خود ان کے راوی کا ان کو چھوڑ دینا یہ بڑی عجیب بات ہے بات نہیں سمجھ آئی باہر صورت بھائی ایسی ویسی چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں نا ایسی ویسی باتیں روایتیں جو ہیں وہ اتنا متواترات کے مقابلے میں کل عدم ہوتی ہیں وہ بولو نہ ہونے کے برابر ہیں جب اجماع ہو گیا اور تواتر ہو گیا اس کے سامنے کوئی چیز نہیں اخبار وہ متواترات کے سامنے نہیں چل سکتی نہیں چل سکتی نہیں ہمارے فکاہ نے لکھا ہمارے اصولی جین نے لکھا اصول حدیث والوں نے لکھا کہ اگر اگر کوئی خبر واحد متواتر کے خلاف آ جائے تبھی نہ ہو سکتی ہو تو یہ رد ہوگی اس کو رد کریں گے سمجھ نہیں آ اس کو چھوڑ دیں گے بول بول بولو بول اس کا مطلب یہ نکلا اور ادھر دیکھ یہ بحث محدثانہ رنگ میں تھی اب نا چیز عقل کے اعتبار سے ذرا بحث کرتا ہے کرے عقلی بحث کہ یہ تبدیل کرنے کی جو بات اور قصہ اور کہانی ہے نا اتحیات کو تبدیل کرنے کی میں پہلے اقلی بات کرنے سے پہلے بھاڈی پر ایک اعتراض کرنا چاہتا ہوں بھابی تو کہتا ہے فی اقوالی صاحبہ تیری کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور صحابہ کی بات میں کوئی حجت نہیں ہے حصول المامول دیکھ نواب بپالی کی اور اس کی اصل دیکھ ارشاد الفہول شوقانی کی اور یہ جتنے بھا بھی کہتے ہیں صحابی کی بات میں کوئی حجت نہیں ہے ہاں جی اب جب اس کے خصوصاً کہتے ہیں جب اس کے مقابلے میں احادیث صحیح آج حادی سے صحیح آ جائے تو پھر تو بالکل نہیں مانی جائے گی صحابی کی بات اب بات کو سمجھنا اور میں کہتا ہوں لانتی مقابلے میں تو متواترات ہیں پھر کیوں مان رہا ہے وہ احادیث ہیں رسول اللہ کی ادھر عمل بتایا گیا صحابی کا یا صحابہ کا ادھر عمل ہے ادھر احادیث ہے سیاح ہے اب تہلے حدیث ہے اہل صحابہ تو نہیں سمجھنے لگی سمجھ گئی بن چھوٹ گیا چھوٹکے مذہب چھٹے نبی پاک کی زد دے جاڑ کے ہزور بگ دے جان کے, حضور دے کے. کتیا مذہب ہی چھٹ بیٹھے لیکن سن اب اس روایت کے درایت اور مانے کے اعتبار سے ان الفاظ کے پر خچے اڑا دے رہا ہے چا, چشتی صحیح کیا امام بخاری نے اس پر عمل نہیں کیا صحیح کیا تمام اماموں نے اس پر عمل نہیں کیا قسم خدا کی اٹھا کر کہتا ہوں یہ عقل و نقل سب کے خلاف ہے اب عقل کے خلاف کیسے عقل سری کے منافق کیسے ہے ویسے ہے کہ دیکھو کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ کی بارگاہ میں ہی رہ کر نماز پڑھتے تھے اور اونچی آواز سے پڑھتے تھے اتایات بتاؤ اتایات پاستہ آواز میں پڑھا جاتا ہے یا آواز میں اونچی میں پڑھا جاتا ہے یا بلا پست میں اچھا جب پست آواز میں پڑھا جاتا ہے نمبر ایک دوسرا صحابہ کرام ادھر حضور کی کچہری میں بیٹھ کر حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور وہ جب بھی پڑھتے تھے آپ کے سامنے پڑھتے تھے ادھر ادھر کسی گلی گھر بازار میں یا پیچھے کسی اور شہر کے اندر آپ نماز صحابہ کرام نے حضور کی زندگی میں کبھی نہیں پڑھی بولتے نہیں پڑھتے تھے جب پڑھتے تھے تو بتا تب جب پڑھتے, جب پڑھتے تھے اب ہم پوچھتے ہیں اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتاہ سن لیتے تھے یا نہیں اگر سن لیتے تھے تو کیسی عجیب بات ہے سینکڑوں ہزاروں میل دور بیٹھ کر پڑھ رہا ہے تو سن رہے ہیں ن رہے ہیں تو دور سے سننا تو پھر بھی, بھی ثابت ہو گئے اور کتے وہابی تم تو یہ کہتے ہو کہ یہ شرک ہے کیونکہ یہ مافا کا اسباب ہے فون وہ کہتے ہیں فون کے ذریعے تو سن سکتا ہے کوئی کیونکہ یہ فون کے بچے ہیں انگریز کے بچے ہیں اس کے بات مانتے ہیں اس کی چیزوں کو مانتے ہیں یہ رسول اللہ اور اللہ کے اولیاء کے کمالات کو نہیں مانتے ہاں تو خیر میں ان سے کہتا ہوں مافا کلس باپ دور سے پکارنا تم کہتے ہو یہ بندے کے بس کی بات نہیں ہے لہذا بار بار پکارنا اور دور سے پکارنا یہ تو ہو گیا پھر مافا کلس باپ اور مافا کلس باپ پکارنا تمہارے نزدیک شرک ہے لانتی کے بچے جب شرک ہے تو شرک تو پھر بھی ہوتا رہا تبدیلی نہ آئی تیرے مذہب کے مطابق شرک ہوتا رہا اور جو تبدیلی کرنے والے ہیں اگر سیول فرض تبدیلی مان لی جائے تو فائدہ تو کچھ بھی نہ ہوا کیوں اس وجہ سے کہ تبدیلی کا مقصد تو تھا یہ کہ وہ سنتے نہیں تو دور سے دور سے جب سن رہتے ہیں تو وصال کے بعد کیوں نہیں سنتے اگر وہ موجدہ تن ہے تو وصال کے بعد موجدہ رسول ختم ہے یہ کافر کا عقیدہ ہے مسلمان کا نہیں اگر اگر اگر کہتے ہو سینکڑوں میلوں سے ایک نہیں ہزاروں صحابہ تھے بییاں ہوتی تھیں مرد ہوتے تھے جہاں کہیں ہوتے تھے وہاں سلام السلام علیہ کا نبیوں کے ساتھ خطاب کر کے پیش کرتے تھے سنتے تھے بات نہیں سمجھ آئی تو معاف کلس باب سننا پھر بھی ثابت ہو گیا اب آپ ہی نزدیک شرک ہے ثابت ہو گیا اب اس وقت تک کہے صحابہ جتنے ادھر ادھر کہتے رہے اس وقت تک مشرک تھے کیونکہ تبدیلی, کیونکہ تبدیلی, تبدیلی تو بعد میں ہوئی پھر یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا سنو کہ میں نے جانا ہے دنیا سے میں ایسا اطایات بتا رہا ہوں جس میں پکار ہے لہذا میں صاف ہی کہہ دوں کہ اے میرے بیٹے اے میرے صحابہ اے میرے پیارے جب دنیا سے میں چلا جاؤں تو فوراً تبدیل کر لینا رسول اللہ کی ایک روایت میں اگر کوئی یہ دکھا دے ہم ناک کاٹ لیں گے ہماری ناک کاٹ دینا تالک بالمحال ہے نا اس وجہ سے کہہ رہا ہوں سمجھ آ رہی تو بتا جب سرکار نہیں تبدیل کر رہے معلوم ہوا میرے آقا کا انعام دور اصل میں یہی رکھ کر بتانا چاہتے تھے کہ جس کا ذہن مانے نہ مانے اس کو پڑھنا ہی پڑے گا اور میں بتا رہا ہوں کہ میں محمد کی یہ شان عجیب انوکھی ہے کیا تک کے لیے یہ موجدہ رب نے مجھے دیا ہوا ہے کہ تمہیں خطاب کرنا پڑے گا سلام بھیجنا پڑے گا نماز میں ہوگی اور پکار ہوگی میں محمد سنتا رہوں گا تجھے جواب دیتا رہوں گا ما فوق الاسباب کا چکر اور تا الاسباب کا یہ وہابی کا ہے یہ نہ محمد پاک کا ہے نہ صحابی کا ہے کہ ما فوق الاسباب ہے تو نہیں سنتے سنتے فوق الاسباب ہیں ہیں دیتے فلان یہ بولا یہ لانتی چکر تیرے ہیں بے غیرت بات کو سمجھنا اب میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایسا نہیں کیا اور اکل اکلی بحث کر رہا تھا کہ صحاب اگر سنتے تھے اگر حضور سنتے تھے تو مافا اسباب سننا دور سے سننا ثابت ہو گیا اگر نہیں سنتے تھے تو پھر زندگی میں تبدیلی کیوں نہیں کی گئی اگر سنتے تھے دور سے سلام اس وقت جب زندگی ظاہری کے ساتھ زندہ تھے اگر سنتے تھے تو پھر دور سے پکارنا ثابت. سابت, سابت, سابت. ما کلس باب سننا اور اگر اور نہیں سنتے تھے تو پھر زندگی میں تبدیلی نہ کرنا اور بعد میں کرنا باتیں تو کہیں سے کام نہ بنا بیکار کار کام ہے امام بخاری سمجھ گئے روایت چاہے صحیح ہے پتا نہیں کیا بات ہے وہاں ہم بھی لگ جاتے ہیں کسی کو کیا کیا خیر امام بخاری نے اسی وجہ سے اس کو قابل اہتمام سمجھا ہی نہیں قابل توجہ ہی نہیں وہ ذکر کر گئے اس ٹکڑے کو لیکن اس ٹکڑے سے کہیں بھی انہوں نے استدلال نہیں کیا ہمارے سوچ یہ محمل سمجھ کر چھوڑ گئے اب بولتے نہیں امام بخاری اس کو کیا سمجھے عقل و نقل کے مخالف اس کو چھوڑ روایت ہم سہی ہے ذکر کر گئے اور جتنی بات سے استدلا کرنا چاہتے تھے کر گئے کر گئے کر گئے اور بولو ہے مرے اور سن اب اکلی بات اکلی بات جو کر رہا ہے وہ پوری ہو گئی نا ہو گئی نا اب میں ایک بات کرا تھا کہ یہ بتا رہا ہے کہ صحابہ کرام ردوان اللہ مجمعین اور خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ سمجھتے تھے کہ آپ کا حال ایک جیسا ہے وفات کا بھی اور حیات کا ظاہری وفات اور حیات کا ہم تقابل نہیں کرتے یہ بھی ذہن میں رکھنا آپ کی ظاہری زندگی کا اور آپ کی باطنی زندگی کا یوں کہو وصال شریف کے بعد کی زندگی اور پہلے کی زندگی دونوں کا حال آپ دیکھو حضور کے صحابی حضور کے وصال کے بعد شیر پڑھتے ہیں حضرت سواد بن قارب بن مشہور نعت خان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار بنانے والے کا کفار کی حجب کے حضور, حضور کی عظمت کے اردول کتاب توجہ ذرا اردول کتاب ساتھ میں سیرت ابن ہے شام مشہور ہے سیرت ابن ہشام اس کے اندر ہے حضور کے وصال کے بعد حضور کے صحابی حضرت سواد ابن قارب رضی اللہ تعالی نے اشار لکھے چار سو چار صفا جلدل پر سے سنا رہا ہوں چار سو یہ ہے یہ امام سہیلی ارد العنف میں حضرت سواد بن قارب کے اشار نقل فرما رہے ہیں جو انہوں نے وفات شریف کے بعد لکھے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے فرماتے انبی یا کا حیات ہی انبی یا وفا کا حیات ہی الحق حق, اللہ اللہ حق وال جہاد جہاد حضور, ہتش ہتش حضور کا صحابی عقیدہ اپنا پیش کر رہا ہے فرماتے ہیں بے شک بے نبی پاک کی وفات حضور کی زندگی کی طرح ہے اور فرمایا حق حق ہے کیا مطلب یہ بات جو میں نے کہی ہے یہ حق ہے کوئی مانے نہ مانے یہی حق ہے ول جہاد جہاد حق ہے جہاد جہاد ہے کیا مطلب یہ میری بات جہاد بھی ہے کیوں اس وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ ابھی آئیں گے میں پہلے رگڑا پٹ جاؤں معلوم ہوا سن لے جب مصطفی کے صحابہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ان کی وفات و... وفات بھی حیات کی طرح ہے اب وفات حیات کی طرح جب ثابت ہو گئی اسی وجہ سے ہمارے اما کرام نے لکھا آپ کی زندگی دنیاوی ہے دنیاوی ہے جسمانی ہے امبیا کی دنیاوی زندگی جسمانی ہے اسی وجہ سے امبیا علیہ السلام قبروں میں بھی نمازے پڑھتے ہیں آیات برزخی، ایات برزخی شہادا کی وہ روحانی ہے بات کو سمجھنا اور جسم کا تعلق ضرور لیکن ان کی جسمانی ہے ان کی آلہ ہے السلام، اسی وجہ سے فرمایا ان نبیا یہ تخصیص ہے کہ بے شک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وفات ان کی زندگی کی طرح ہے میں پوچھتا ہوں یہ صحابی کے اشعار ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا اور باقی صحابہ کرام جو ہیں حضرت سیدنا سے چار خلیفے جو ہیں وہ ممبر پر کھڑے ہو کر اسلام والا کا نبیو سب کو یہی بتا رہے ہیں پھر وہ کون سے صحابہ تھے ذرا نکال کر تو بتاؤ معلوم ہوا جب سرکار کے صحابہ کا یہی عقیدہ ہے حضور کی وفات حیات کی طرح ہے تو وہ سمجھتے ہیں جیسے سلام زندگی پاک ظاہری میں کرتے تھے اسی طرح کرو سرکار سنتے ہیں سب کچھ یہ تبدیلی, تبدیلی کی کہانی <احسن> جو ہے یہ ایک کہانی ہے نہ عقلن صحیح ہے نہ <احسن> نقلن صحیح ہے نہ کسی فقی کے نزدیک صحیح ہے نہ کسی محدث کے نزدیک صحیح ہے یعنی عقل اور درایتن تو صحیح لیکن آپ بات کو سمجھنا یہ طریقہ امام بخاری کے مطابق کلام کر لی عقل کے مطابق کلام کر لی ایک امام ابو جعفر تحاوی کا طریقہ آتا ہے انہوں نے کیا اپنایا یہاں پر انہوں نے یہ طریقہ مرے کتھے گئی کتاب اور کتنے گئی ابوال محاسن کتھے گئی ایک جلد کے اندر ایسی مشکل باتیں جو حدیث کی ٹکرائیں آپس میں ان کو حل کرنے کے لیے امام تہاوی نے یہ کتاب لکھی ہے اور بولو برو اس کی جلد نمبر جو ہے وہی جو پہلے آپ کو بتا आप چکا ہوں اس میں یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ ت... لفظ جو زیادہ ہوئے ہیں یہ کی... حضرت عبداللہ ابن مسعود کی بات بھی نہیں ہے یہ عبداللہ اللہ بن سخبرا جو ان سے روایت کر رہے ہیں ان کی بات بھی نہیں ہے یہ حضرت مجاہد یا ان سے نیچے کسی کی وہم ہے یہ منکر روایت ہے یہ شاد روایت ہے یہ منکر ہے وہ منکر کہہ رہے ہیں لیکن اتنا بات دین میں رکھنا کہ یہ منکر کس کے مطابق کہہ رہے ہیں اب ذرا بات کو سمجھنا منکر کی تعریف جو ہے وہ مختلف کی گئی ہیں میرے سامنے امام برکوی کا رسالہ ہے برکوی حنفی کا سمجھ نہیں آ رہی جی تو اس میں محمد بن پیر علی اس میں فرماتے ہیں وبا دو ہم لمبیا تاب رو فل منکر کونر راوی کا ضعیف ہونے کا اعتبار نہیں کیا صرف تفرد کا اعتبار کیا گیا ادھر تو بہرحال ہاں جی وہ فرما تبع... ان کے نظریے کے مطابق جعفر تعبی کے نظریے کے مطابق یہ من روایت باب ہے ہاں جی اس کے مقابل ہاں جی یہی وہ کہتے ہیں ہاں جی یہی روایت اور جب صحابہ حضرت عبداللہ اب مسعود کے اور ساتھی جب نکل کرتے ہیں اور ان کے اندر کوئی یہ زیادتی کے لفظ آگے نہیں ہے جب نہیں ہے تو فرمایا پھر آگے وہی سوال کیا جو آپ کو پہلے سنا چکا ہوں کہ کیسے سلام بھیجا جاتا ہے کتاب کے ساتھ پھر امام سفیان بن حجینا اور حضرت عبید قاسم بن سلام کی بات سمجھ نہیں آ رہی یہ ان کے بعد یہ المعتصر جو ہے من المختصر میں مشکل آتھار کے اندر امام ابو المحاسن یوسف بن موسیٰ نفی جو ہیں وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں السلام علی نبی من یہ دیکھ میں ترپن اور امام ابوال ابوال ولید بازی رحمہ اللہ مالکی مذہب کے ہیں مالکی کے ہیں شرح محتاطہ جنہوں نے لکھی ہے ہاں وہ بھی پرانے ہیں بہت پرانے وہ میرے خیال میں چھٹی صدی کے ہیں یا پانچویں کے کے بلکہ پانچویں صدی کے امام ابو القادی ابوال بلید باجی المونتقا جنہوں نے لکھی ہے وہ بھی یہی لکھ رہے ہیں انہوں نے تصدیق کیا اس مشکل آسار کی کوئی تلخیص کی ہے تصدیق کہ ہے تو آخر تلقی کیا نا سمجھ نہیں آ رہی ہر طرح سے ثابت ہو گیا کہ سلام کیا ہے اتیات کیا ہے اتیات میں جو سلام ہے وہ کیا ہے السلام و علیہ کا ایو ہن ابیو یہی ثابت یہی متواتری یہی سب کچھ ہو گیا عقل اکلن ہر طرح یہی صحیح ہو گیا جب یہی صحیح ہو گیا تو اب وہابی کی جو ہے وہ نہ بھاگتے بنے سوتے بنے نہ جاگتے بنے کیوں شرک پکا جنوب شرک سمجھتا ہے پکار او بولو مرو معلوم ہوا بے وقوف پکار شرک نہیں ہے یہ تجھ پر لانت ہے پکار شرک نہیں ہے اور سنو ایک بخاری مسلم بخاری شریف کا حوالہ دے کر بات کرتا ہوں بات ختم کرتا ہوں وقت دیکھو کیا یہ دروازہ ہے نا اس کے اوپر الجما بین السان کی پہلی جلد میری پڑی ہے اس دروازے کے اوپر آخر میں الجما بین السان لے لو جلدی کریں وہ امام بخاری کے استاد امام عبدالرزاق نے نقل کی سنا دوں اور روایت بالکل صنعت صحیح کے ساتھ یہ کتاب حاصل المصنف نے امام عبدالرزاق عبدالرزاق عبد الرزاق مکمران خوشی فل جدری کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النوم میں تو یا رسول اللہ کالا فلاں کدا و کالا فلاں کدا و کالا بنو مسعود کدا کالا سنت سنت تم تبن مسعود حضرت خسیف چندری فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خام میں دیکھا یا رسول اللہ اتہیات میں بہت اختلاف ہے کوئی کچھ الفاظ بتاتا ہے کوئی کچھ کیا حضرت ابن علف... مسعود کچھ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا سنت و سنت اپنے مسعود فرمایا خدے میری سنت وہی ہے جو اپنے مسعود کے پاس ہے کیا مطلب وہی اتیا یات السلام علیکم النبی والا جو بخاری شریف میں ہے اور جو حنفیوں کے پاس یہ دیکھو بھائی پکار پر دور سے پکار وہ سن رہا ہو وہ پکار رہے ہو جس کو یہ وہاں بھی کہتے ہیں سن نہیں رہا معل ماپ سمجھ نہیں آ رہی ادھر دیکھ الجم بین صحیح الجم اور بین صحیح یعنی بخاری اور مسلم کی دونوں کی حدیثیں ملا کر انہوں نے رکھی ہیں کتاب کے اندر امام حمیدی نے تو اس کے صفحہ نمبر تراسی پر جو پہلی صفحہ تراسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف میں تشریف لائے ہجرت فرما کے فسائے الرجال والنساء فوق تفرقل گل مانو دم ولخا دم الطرق روکے یو محمد و یا رسول اللہ یا محمد و یا رسول اللہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ شریف میں آپ کو معلوم ہے آپ بیٹھو تو تھے مہمان تو بنے تھے حضرت ابو ایو بنساری کے گھر میں کیونکہ اونٹنی شریف ادھر ہی جا کر بیٹھی تھی لیکن کیا ہوا جو مرد اور عورتیں تھے انسار کے وہ گھروں پر چڑھ گئے اور جو لڑکے نوجوان اور خادم جو نوکر جا کر تھے وہ راستے اور گلیوں میں پھیل گئے سارے ادھر ادھر بھاگتے تھے اور کہتے تھے یا محمد و یا رسول اللہ حضور کہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہاں پکار رہے سمجھ نہیں آئی تو وہ جو ہے اچھا اب یہاں پر وا دیوبندیوں کے دو بھابیوں کے دو ٹولے ہو جاتے ہیں چاہے بھاپی دیوبندی چاہے غیر مقلد ہو کے دو ٹولے ہو جاتے ہیں ایک کہتے ہیں اگر عشق کیا عشق اور محبت میں آ کر کہے اور حاضر ناظر نہ سمجھے اور یہ نہ سمجھے کہ وہ سن رہے ہیں تو پھر تو یہ جیل ہے ایک ٹولہ یہ کہتا ہے دوسرا یہ کہتا ہے نہیں نہیں نہیں یہ بھی چھڑکا ہے وہ دو بندی تو لائر لکھ ہی رہے ہیں براہی نے کاتے اور جناب یہ جو عید وزما ہے یہ لکھ رہا ہے حدیت المادی وغیرہ اس کے اندر اس کے اندر صاف لکھ رہا ہے کہ یار فرق بھی تو کرو ہمارے وہ بھی کہتا ہے کہتا ہے حضرت شیخ بہت سخت تھے حضرت شیخ بہت سخت تھے ایسے شرک شرک اکبر شرک اکبر کے فتح لگاتے تھے جی فرق تو کرو ذرا کم از کم اگر اشک اشک اور محبت میں آ کر ایسے یا, یا کہتا ہے اور جناب یہ نہیں کہتا یہ کہ کا سن رہا ہے تو پھر تو کم از کم شرکا مشرق نکالنا چاہیے تو ہر سورت میں مشرق کہے جاتے مشرق معلوم ہوا خنزیروں کو بھی آپس کے اندر بولی ایک نہیں ہے ایک کوئی جڑے ہر حال چند نے چڑکے ایک آدھ نے نہیں نہیں ایک کسے حال چھٹ دو ہمارے نزدیک دونوں حال شرک نہیں سمجھ نہیں آ رہے ایمان سک اگر خدا ہونے کا نظریہ نہیں اور یہ بھی نظریہ نہیں کہ یہ سن رہا ہے اور میری تعداد کر رہا ہے اور ایسا کوئی اس کو پکارتا ہے اور آگے ایسے پتھر ہے کوئی چیز ہے تو وہ سال میں شرک نہیں ہو سکتا پکار میں یہ شاید لوگ آم پکارتے ہیں کبھی پہاڑوں کو کبھی جنگلوں کو کبھی کسی چیز کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ آسمانا کی کر دیتا یہ آسمان سمجھ نہیں لگی اس کو کہتے ہیں مزاج ہی چلتا رہتا ندا بھی اس طرح کی یہ ندا بھی چلتی رہتی ہے اور سن لے اگر کوئی اللہ والا بے جان کو پکارے ہاں اللہ والا بے جان کو پکارے اور وہ پکارنا پھر مدد کے لیے توجہ وہ پکارنا پکارنا اللہ والے کا کسی بے جان چیز کو ہو اللہ کے پیارے کا کسی بے جان چیز کو تو پھر وہ یہ نہیں ہے کہ وہ بے عقل اور بے سمجھ ہو کر کھڑی رہے گی نہیں پھر اللہ تعالیٰ اسی وقت سمجھ بھی دے دیتا ہے اس کو عقل بھی دے دیتا ہے یہ پکار رہا ہے چلو اسی وجہ سے میرے آقا نامدار صحابی کو بھیجتے ہیں درخت کو بلا فورن آ جاتا ہے بارگار اس میں یہ تیرے میرے لیے بے عقل ہیں اللہ کے نبیوں ولیوں کے آگے عقل والے ہیں حضرت سیدنا پکارتے ہیں پہاڑوں کو کہتے ہیں یہ کیا ہے پہاڑ کو پکار رہے ہیں جب وہ پکار رہے ہیں اس وقت سب کچھ آ گیا اس کے بلکہ اس وقت کیا کہتے ہیں بزرگ لوگ بس یہ کیا راز ہے بس یہ پھر آگے لمبا مسئلہ ہو جائے گا اس کو چھوڑتا ہوں بات کو سمجھ گئے کہ نہیں اگر خدا سمجھ کر پتھرا خدا سمجھ کر جاندار کو پکارے زندہ کو پکارے جیسے فرون کو پکارتے تھے اس کے پوجا پاٹ کرنے والے وہ کافر ہو جائے گا خدا نہ سمجھے پتھر کو پکار لے شرک نہیں ہوتا یہ ان لانٹوں کا نظریہ سمجھ نہیں آ رہی پتھر بھاگ رہا ہے حضرت مورسا کلیم پیچھے بھاگ رہے ہیں اور فرماتے ہو کپڑے اٹھا کر بھاگ رہا ہے بخاری شریف میں آپ فرماتے ہو پتھرے پتھرے سمجھ نہیں آ رہی اور یہ ہے بھی دعائ تھا کیونکہ آپ اسے یہ فریاد جانتے تھے کپڑے دے دے میرے وہ سمجھ نہیں لگی وہ کتیا کتنے تک بجے گا کتنے تک شرک کفر دے فتوے لائے گا فتوا میں قرآن تو سہی حدیشوں چریا پن دیا سمجھ نہیں آ رہی خود <سؤال> بے وقوف شرک اتنا معمولی چیز نہیں ہے کہ صرف پکار سے ہی پیدا ہو جائے لانتی جب تک اعتقاد اندر نہ بنے خدا سمجھنے کا ہے اس وقت تک اب سمجھ آ گئی یہ تھے تاکہ رہن دینا موضوع حال اگے پیا مسئلہ ہے پکار اگے پیا میرے کو ایسے ایسے عجیب دلائل نے خود بھابیا کے گھر کے رکھے ہوئے پکارے پکار دے کیوں آخ گے یہ گل صحیح ہے حدیث صحیح ہے حدیث صحیح ہے حدیث تب تک کہ اعتقاد الوحیت نہ ہو وہی تقرب بالا وجہ عبادت نہ ہو اس کا شرک نہ ہونا پہلے ثابت کر چکا ہوں پکار کا دعائے استغاثہ حتا کے اگر اس اعتقاد کے بغیر ہو اس کا جواز بھی ثابت کر چکا ہوں یہ اور اسی کے اندر مدد مانگنے کا آگے کیونکہ تو استغاثہ ہے تو مدد مانگنا بھی شرک, شرک نہ ہوا, ہوا, ہوا, ہوا, ہوا, ہوا سمجھ نہیں آ رہی اب, اب آگے آب پھر آگے, آگے, آگے, آگے, آگے, آگے منت کو یہ عبادت کہتے ہیں منت کا مسئلہ آ جاتا ہے پھر اس نظر کے متعلق وضاحت کروں گا ایسے شرک کے فتو نظر پر لگا دیتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اسی طرح دو چار چیزیں اور سمجھا کر جن سے وہ کہتے ہیں شرک ہو گیا شرک ہو گیا شرک ہو گیا ثابت کر کے تاکہ یہ میں وہ تمام چیزیں ذکر کر کے ان کو باطل کر کے بتا دوں گا کہ شرک کی علت شرک کی اور توحید کی علت ہاں وہ کیا ہے وہ کس سے پیدا ہوتا ہے منشا توحید و شرک کیا ہے وہ یہی نظریہ ہے ذاتی اور عطائی والا یا استقلال ذاتی والا اور احتیاج ذاتی والا الجما بین سی کا دوسرا حوالہ ہے اور یہ میں دیکھ کر ختم کرتا ہوں الجما بہن سیان پھر دوبارہ مجھے اٹھانی نہیں پڑے گی سمجھ نہیں آ رہی پہلی جو سنائی تھی نا وہ سفر نمبر 83 سے تھی جو زبل دوسری سنا رہا ہوں پچانوے صفحہ سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف ہوا حضرت صدیق اکبر باہر تھے جب واپس آئے نا تو مسجن بے بردت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر پڑی ہوئی تھی فکا شف وجہ ہی صدی اکبر نے وہ چادر مبارک اٹھائی وہ اکب علیہ حضور پر ٹوٹ پڑے اوپر سے یعنی شرم بارک جھکا لیا ہزور پر اونے جیسے پڑ جاتا ہے چومنے کے لیے بندہ فکبلا ہو اکبا یہ کہتے ہیں کسی کے لیے اگر تم اڑو گے پنجابی یہ چا کھان گے جب کبے ہوو گے شیر ہوں و سال تو بعد سدی کے اکبر سے ہے hey. وہ آخر چار پائی پر آپ صلی اللہ وسلم لیٹے ہوئے تو رکو برابر تو ضرور جھکے ہوں گے اکبالے وہ مرنے ہو بخاری شریف ہے یہ بخاری کے افراد میں سے آئے لے چو فکا تھے ہوں بھی میرے ماں باپ قربان ہو اللہ کے نبی تو آڈے تے میرے ماں باپ, باپ قربان ہو من لا یم اللہ علیہ کا موت تے اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا سدی کی یہ بات بھی بڑے حسن راز کی ہے سمجھا دے پہلے یا نبی اللہ کہہ رہے ہیں وصال کے بعد ہو گیا دوسرا کہتے ہیں تم آپ پر اللہ تعالی دو موتیں جمع نہیں کرے گا کیا مطلب ایک موت تو قانون کی تھی وہ آ دوسری کون سی ہوتی ہے وہ جب سوالوں جواب ہوتا ہے تو جان پھر واپس ہوتی ہے ہاں یہ نیتا سب سب بابیوں نے مانا ہوا ہے وہ کہتے ہیں بالکل جان واپس ہوتی ہے اور بندہ اٹھ کر بیٹھتا ہے اور پھر سوال و جواب ہوتا ہے اب پھر ماں ایک موت آ گئی ہے سدی کے اکبر فرماتے کر یا رسول اللہ دو موتہ رب کٹیا نہیں کرے گا ہو ایک قانون دے مطابق آ گئی ہے دوسری اونیسی جس لئی صاحب کتاب ہونا سی آ کہ نام دار دے بارے دس گئے نے حساب تے ہوندا ہے اس محبوب دے بارے انہاں انہاں تو کیدا حساب ہونا کیدی جرات تے پچھے من ربو کا لوٹا دیتی ہے ہن واپس کٹنی نہیں دوسرا دی موت پھر خبر چیری سونے ہوں دوسری موت تو پاک اور سمجھ،, اور سمجھ سواد بن بنکارب دا فرمان ان نبی کا حیات ہی نبی کی وفات حیات کی طرح ہے کیوں اس وجہ سے کہ نبی دی جس وقت قانون پورا کرنا بہت واقع ہوئی آن کی آن پھر کٹ کے پھر واپس اے اے کیوں؟ سوڑے یہ نام ممکن دے دے دے ہے کہ اللہ کے محبوب کی روح, کی, روح کی روح شریف جسم شریف کے علاوہ کہیں اور رہے وہ کیوں کہتے ہیں آپ کی روح مبارک کو انعام میں اعلی سے اعلی جگہ پر رکھنا ہوگا نا تو آپ کا جسم شریف تو جسم رہا تمام علماء کرام اہل سنت حمبلی مالکی شافی مالکی ہنفی سب کا اتفاق ہے تمام اماموں کے مقل جتنا بعد والے یہ جی سلسلہ تو کہاں سے چلا میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو حجی یہ سلسلہ کہاں سے چلا سب کا اتفاق ہے اس بات پر کہ آپ کے قبر انور کی جو جگہ ہے یہ جنت تو جنت عرش محلہ سے بھی افضل ہے کہتے ہیں مکہ مدینہ مکہ افضل کے مدینہ, مدینہ یہ جو ائما کا اختلاف ہے یہ قبر انور کی جگہ کو چھوڑ کر ہے. اب ایمان سے بتا جب یہ قبر انور کی جگہ ہر جگہ سے آلہ ہے تو جس میں انور کی کیا بات ہوگی تو روح انور کدھر پھر کرنی ہوگی پھر واپسی پھیر دی لا یجما اللہ علیہ کا موت دو موتیں آپ پر اللہ اکٹھی اب دو ہی باتیں وہاں بھی یہ سمجھتا ہے کہ دو موتیں اس طرح اکٹھی نہ ہوں گی ایک آ گئی اور پھر نبی ہمیشہ کے لیے ختم اب وہ دوسرے مردوں کی طرح مردہ ہے نہ کچھ کر سکتا ہے نہ دے سکتا ہے یہ ان کا عقیدہ ہے نہ کچھ سن سکتا ہے صاحب خطا اور سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دو موتیں اس طرح جمع نہیں ہوں گی صدیق اکبر کے فرمان کا یہ ماننا ہے ایک آ قانون کے مطابق پھر جان ڈال دی جان گئی واپس روح شریف واپس لوٹا دی گئی روح شریف واپس لوٹا دی گئی ہاں جی, جی, جی پھر واپس نکالنی ہے ہی نہیں قبر میں کسی اور مکان کل کا وجہ کرم کا قانون کلسند موت کا قانون پورا تھا کرنا تھا اسی وجہ سے ہمارے امام علیہ سنت فرماتے ہیں نبیوں کی نبیوں کو بھی موت آنی ہے مگر اس طرح کے فقط آنی ہے نبیوں کو موت آنی ہے یعنی آنی ہے لیکن فقط اس طرح کے مگر اس طرح کے فقط آنی مگر ایسی کے فقط آنی ہے دوسرا آنی آن کی طرف نسبت ہے یعنی آن کی آنی لمحہ بھر بس سمجھ نہیں آ رہی فرشتوں کی طرح ہو جاتے ہیں چلتے پھرتے آتے جاتے یہ وہ سارے نظر نہیں آ رہے اتنا ہے بس نظر نہیں آتے جیسے فرشتے نظر جی سمجھ آ گئی